سلسلے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور عید کی ٹرانسمیشن اب بھی جاری ہے اور یہ ہمارا آخری سلسلہ ہے اس کے بعد ہم سلاۃ و سلام پر اپنی عید ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے آپ نے بہت سارے سلسلے دیکھے اس سال بھی عید ٹرانسمیشن میں اور بہت مزے مزے کی باتیں سنی مبلغین کے ساتھ خانوں کے ساتھ لیکن ابھی جو ہمارا یہ سلسلہ ہے اس میں صرف اور صرف ہمارے پیارے پیارے ناطخواہ ہیں اور نہ صرف یہ ناطخوائیں بلکہ مبلغین بھی ہیں بہت پیارے پیارے مبلغین ہیں بیانات بھی فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اللہ بلبل افطار مولانا محمد محمود رضا تاری دامت برکات ملالیہ ہیں بہت ہی پیارے ناطخواں ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھے مبلغ بھی ہیں درس فیضان سنت بھی دیتے ہیں اور آج ہم ان سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے کہ یہ مدنی ماحول میں کیسے آئے کس طرح کیا اسباب ہوئے اور آج ماشاء دنیا ان کو جانتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے مدنی چینل جو دیکھتا ہے وہ محمود بھائی سے واقف ہوتا ہے ہمارے ساتھ بلبلے روزہ رسول ہمارے محمد عارف اتاری ہیں بہت ہی پیارے ناطخواں اور بہت ہی زبردست صناخوا ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں ان سے بھی کچھ ان کی رودات سنیں گے ہمارے بہت ہی پیارے اور سینئر صناخواں ہمارے عدنان شیخ بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے ہمارے بہت ہی پیارے ناطخواں بلبلے باغ مدینہ حاجی محمد آصف اختاری یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی عید مبارکباد بھی دیں گے ان کو اور آپ کو بھی عید مبارکباد دلوائیں گے بھی اور عید یہ کیسے مناتے ہیں ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ ہمارے بہت ہی سینئر ناطخ بہت ہی پرانے اور انتہائی ہمارے شفقت کرنے والے ناطخواں اور بہت ہی ہسمخ ناطخواں ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں بڑھانے کے لیے ہمارے منچ پر موجود ہیں بلبلے روزہ رسول حاجی امین اتاری سلمباری ان سے بھی مدنی پھول لیں گے یہ کیسے عید مناتے ہیں ان کی کیا روداد رہی بچپن کیسے گزارتے تھے اور پھر ذوق نات ہے تو کچھ نہ کچھ مدری مقابلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا اور پھر ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے شناخواں ان کو کون نہیں جانتا ان کی آواز ان کی اذان ان کی گفتگو مدری پھول مدری چینل پر چلتے رہتے ہیں آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں رمضان المبارک میں بھی ان کی گفتگو سنتے تھے تلاوت بھی سنتے ہیں اور بہت ہی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے اور ماشاءاللہ اللہ لاکھوں دلوں میں یہ بستے ہیں ہمارے حاجی محمد اسد رضا اتاری دامت برکاتم اللہیہ ان سے بھی مدری پھول لیں گے آج ہم انشاءاللہ غریب پروری پر کچھ بات کریں گے رشتوں کی قدر کیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے مدنی مقابلہ بھی ہوگا اور انشاء اللہ ہم کچھ تصاویر ہمارے پاس ہیں شخصیت پہچانیے کے حوالے سے ہماری دعوت اسلامی کی وہ شخصیات جن کی کچھ پرانی تصویریں ہمارے پاس ہیں ہو سکتا ہے وہ منچ پر بھی موجود ہوں ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں آپ کو بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بھی دکھائیں گے ان سے بھی پوچھیں گے ہمارے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں حالانکہ باب المدینہ میں اس وقت شدید بارش کا سلسلہ تھا اور اب جو ہے وہ بارش نارمل جاری ہے اپنی آب و کے ساتھ جب ہم آ رہے تھے تو میرے موزے پورے تقریباً گیلے ہو چکے ہیں تو اس کے باوجود ہم بھی یہاں پہنچے ہیں اور کافی تعداد میں اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہیں اور ناظرین بھی ویٹ کر رہے تھے میسیجز تو آ رہے تھے امید ہے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوں گے تو باب المدینہ کی بارشوں میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے بہت دور دور سے یہ اسلامی بھائی آئے ہیں آپ کے پاس تو اپنے عید کی خوشیوں کو مزید دوبالا کرتے ہوئے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا میری بھی نیت ہے آپ بھی نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے علم دین سیکھیں گے ناطے سنیں گے یہ سب ایسے شناخوا ہیں کہ سب سے نعت سننے کا آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک نعت خواہ پیاری پیاری ناطے پڑھتے ہیں تو کوشش کریں گے سب سے ایک ایک کلام بھی سنیں آپ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو کالز بھی کر سکتے ہیں اپنے کال کے لیے نمبر آپ کی سکرین پر چلا دیے جائیں گے آپ کال کیجئے اپنی فرمائشیں دیئے ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے اور پھر آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ان کی بچپن کی کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں تو کوئی پول نہیں کھول دیجئے گا بھائی لیکن کوئی ویسے ہی میٹھی میٹھی بات ہو کوئی ان کی ادا ہو کسی نے امین بھائی کو دیکھا ہو بچپن میں کہ کیا کرتے تھے تو ضرور بتائیں ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں کسی نے عارف بھائی کو دیکھا ہو تو بتائیں بھائی کیا دیکھتے تھے مسجد میں آتے تھے کیا ہوتا تھا ان شاء اللہ گفتگو رہے گی ایک تصویر آغاز میں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیے اور کال پہ بتائیے کہ یہ ہماری شخصیت کون ہے آپ نے کال پر بتانا یہاں پہ کوئی نہیں بولے گا جب وقت آئے گا تو آپ سے بھی پوچھیں گے آپ شخصیت کو دیکھیے اور کال پر بتائیے کہ یہ شخصیت کون ہے اور آپ کی کال ان تھوڑی دیر میں ہم لیں گے وہ تصویر دکھائیے کون ہے ہماری شخصیت کسے بوجھنا ہے؟ یہ اگر اس کو ڈبل ونڈو میں کر دیں اور تصویر جو ہے واضح ہو جائے گی ابھی فل اسکرین میں اتنی واضح نہیں ہو رہی کون ہے ہماری یہ شخصیت اس کو ڈبل ونڈو میں کر دیں یہ اب بتائیے یہ کون ہے یہ پیارا سا مدنی منہ بڑا ہو کر ایک بہترین مبلغ بنا اور ہو سکتا ہے ہمارے منچ پر بھی ہو یا نہ ہو یہ تو ایک سسپینس ہے ابھی آپ نے بتانا ہے یہ کون ہے ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور ہم چلتے ہیں اپنے اپنے سوفوں پر بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرتے ہیں تشریف لائیں امین بھائی ادنان بھائی محمود بھائی اسد بھائی عارف بھائی آصف بھائی تشریف رکھیں آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے پھر ان ہم آغاز میں نعت رسول مقبول بھی سنیں گے آپ کی کالس بھی لیں گے مقابلہ بھی میٹھا میٹھا مدری مقابلہ جاری رہے اور آج کے مدری مقابلے کی یہ ہے کہ جو ٹیم ہارے گی ہم اسے تحفہ دیں گے انشاءاللہ اللہ تو ویسے ہار جیت عید کے موقع پہ کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے دلچسپی کے لیے تو یہ سامان بھی رہے گا انشاءاللہ شاء اسد بھائی آپ کچھ تلاوت کلام پاک سنا دیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ نوسی ہوب هُوَ الله شتی الملك قبُدوس السسلام المؤ الموهي مون الععَه المؤمن الموهي سبحان الله عما يشركون هو الله كلُل خ قُلب ُ نوصفَّ هل خال كلُ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدری چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے اسپیشل اور اسد بھائی سے پوچھتے ہیں اسد بھائی اتنی پیاری تلاوت آپ کیسے کر لیتے ہیں کہاں سے سیکھا ہے یہ اور ماشاءاللہ نماز میں بھی کبھی کبھار تو آپ چینج بھی کرتے ہیں یہ تلاوتیں بہت, بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ اللہ یہ کہاں سے کورس کیا ہے کون سے ڈگری لی ہے قرآن پاک الحمدللہ بچپن سے شوق تھا قرآن پاک سیکھنے کا میرے کزن تھے وہ قاری تھے مدنی ماحول میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو برکت فرمائیں اچھا تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے اپنے خاندان کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے تو وہ ہر جمعرات جمعہ کو ہماری محفل ہوا کرتی تھی ذکر کی محفل ہوا کرتی تھی وہ نقش بننی ہے وہ تو وہاں پر جب یہ آتے تھے مدرسے سے جب چھٹیوں گاتے تھے جب تلاوت کیا کرتے تھے تو بڑے تلفظ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اس وقت میں چھوٹا تھا تو میں سمجھتا کہ شاید یہ دکھاوے کے لیے بڑے الفاظ بنا بنا کر تلاوت کرتے ہیں تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا سمجھ نہیں تھی بہت اچھا پڑھا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا کہ یہ جب ہم تھوڑے بہت سمجھ آئی کہ تلاوت کا کیا مزہ ہے کیا لطف ہے جب سنا کرتے تھے تو اس وقت سے یہ شوق تھا بچپن سے تو میں نے گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اس وقت بھی الحمدللہ یاد تھی کہ بچوں میں آواز میری اونچی ہوا کرتی تھی سمجھ حالانکہ پڑھنا, پڑھنا نہیں آیا کرتا تھا لیکن, لیکن شوق تھا پڑھنے کا اور بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے عمر تھی تقریبا اس وقت یہ تو یاد نہیں ہے لیکن کافی چھوٹی عمر تھی اور یعنی کہ جس کو کہنا سمجھ نہیں ہے قرآن پاک پڑھنی اس طرح کا تھا میری عادت تھی میں اپنی عادت مجھے یاد ہے کہ قرآن پاک شوق تھا اس طرح کافی دعا کریں اللہ آپ کو حافظ بنا دے آپ کوشش کر رہے ہیں ماشاء لیکن بہت پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کہیں سے بنیادی طور پہ پڑھا ہوگا مدرسے مدرسے باقاعدہ مدرسے کے اندر نہیں پڑھا اچھا گھر میں پڑھا اچھا پھر یہ کہ کسی کو سنا اچھا اس سے شوق پیدا ہوا پھر پڑھتے رہے غلطی نکلتی رہی کسی نے بتا دیا اس کو صحیح کر لیا باقاعدہ ہی کاری کا شوق ہے کہ دنیا کے بہترین کاریوں میں شمار کرتے ہیں لوگ اور اچھا پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ دے کس شہر سے ہے تعلق آپ کا بنیادی طور پر کشمیری ہوں اچھا پنجابی اور کے پی کے میرے سال کے اندر رہائش ہے اور ابھی کراچی ہو گئے کراچی اب تو مستقل یہاں رہائش ہے نا چلتے ہیں آگے نعت رسول مقبول کی طرف اگر آپ کالس کرنا چاہتے ہیں اسد بھائی ہیں محمود بھائی ہیں ہمارے امین بھائی ہیں عارف بھائی ہیں آصف بھائی ہیں ادنان بھائی ہیں آپ کوئی ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کوئی کلام سننا چاہتے ہیں کالس کرتے رہیے ہمارے پاس کال آپ کی ریکارڈ ہوتی رہیں گی کچھ دیر میں ان شاء ہم شامل کریں گے کالس کو محمود بھائی کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی عید کے سلسلوں میں پہلی بار آمد ہے ہم چھ کے چھ اس میں پہلے آ چکے ہیں ہے نا میں بھی سلسلوں میں آ چکا ہوں اسد بھائی بھی کل تھے عارف بھائی آصف بھائی عید کے پہلے روز تھے ادنان بھائی بھی آتے رہتے ہیں امین بھائی بھی پہلے دن تشریف لائے تھے محمود بھائی کیوں نہیں آتے عید کے سلسلے میں آپ سے شکوا بھی عوام کا کچھ ناظرین آج بھی ہے ہو سکتا ہے رمضان کی تھکن ہو آپ پورا رمضان نظر آتے ہیں یہی ظاہر ہوتا ہے ایک تو چاند رات کو ماشاء اللہ سنت کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے پھر الوداع پھر ہوئی تھی تو اوپر کر لیتا پورا مہینے میں اکثر ماں پورا رمضان کا ماں ہوتا ہے گھر پہ ٹائم نہیں دیا جاتا اور پھر یہ بھی دوسرے کو موقع بھی جیسے ملے پھر بھی یہ بھی نیت ہوتی ہے دوسرے نات خاص یہ کر لیتا یہ ماشاء اللہ یعنی عیسار کا جذبہ جو ہے نا محمود بھائی میں ماشاءاللہ شروع یہی ہوتا ہے یہی جہد باقی اور ایسی کوئی ماشاء لیکن رمضان شریف میں آپ کی اتنی پابندی یہ کیسے ہوتی ہے اب دیکھیں محمود عارف آصف بھائی یہ رمضان شریف میں جتنا محمود بھائی ٹائم دیتے ہیں انا جا دعا افطار تو نگران شورا کے ساتھ سہری میں بھی ہوتے ہیں اور یہ ہم ایک سال سے نہیں کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی شہری بھی یہاں ہوتی ہے افطاری بھی جی تو اس کے درمیان رمضان کے بعد ان کے روٹین بالکل یہ اپنے کام کاج گھر میں مصروف ہوتے ہیں مصروفیت ہوگی بالکل اور اسلام بھی دیکھنے والوں گئی یہ ہوتا کہ یار لگتا ہے محمود بھائی ترقیب بن گئی ہے ماہر رمضان میں مختلف اپنے چینل کے ناتواں مدرنگ چینل پر آتے ہیں ذکر نعت وغیرہ میں ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے صحیح بات محمود بھائی ماشاءاللہ اللہ اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا اور ہم بھی کرتے ہیں کہ ملاجات میں جب وہ بالکل افطار سے قبل جو وقت ہوتا ہے اس میں جو محمود بھائی کا اپنا انداز ہے پڑھنے کا باپا کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو الحمدللہ ایک تعداد ہے جو ان کو پسند کرتی ہے میرے خیال سے کسی بھی چینل کی مقابلے میں بہت بڑی ہماری ویورشپ اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے دعا افطار میں لوگ شامل ہونا پسند کرتے ہیں اور وہ محمود بھائی اس وقت بہت اچھا پڑھنے ہوتے ہیں پورا دن روزہ سولہ گھنٹے کا روزہ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آنا اور پھر پڑھنا تو آپ کے گھر والے آپ کو نہیں کچھ کہتے کہ بھائی کبھی ہمارے ساتھ بھی تیاری کر لو یہ اصل وشواق میں یہ بات یہ ہے کہ مائک تھوڑا کر یہ شاید میری بیسویں عید ہوگی جو میں نے باپا کے پاس ہی منائی ہے اللہ اکبر بیسویں عید ہوگی آپ کی یعنی بیس سال میں میں نے کوئی عید گھر نہیں کی اپنے وہاں پر تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لیے سنت کے قدموں میں یہ محبت ہے پیر سے اب یہ مدنی چینل آئے تھے ہمیں شاید نو سال ہو گئے مدنی چینل کو یہ میرا چینل سے پہلے کا ہے الحمدللہ چینل سے پہلے یہی ہوتا تھا میں مدنی چینل مدنی چینل آنے سے پہلے میرا یہی نیت تو یہی ہوتا تھا میں اکثر وقت یہی گزارتا تھا رمضان آپ کا یہیں شہزادے مدینے میں ہوتا ماشاءاللہ تو گھر والے کچھ نہیں آپ کو فورس کرتے بچے ماشاءاللہ آپ کے کتنے شہزادے شہزادیاں میرے الحمدللہ ایک مدنی منی دو مدنی منی دو مدنی آپ تین بچا کو شادی کو پانچ سال پانچ سال سال تو ہوئے ہیں ماشاء یہ بچے نہیں کچھ کہتے بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں بابا ہمارے ساتھ بھی کبھی افطاری سے نہیں ہوتا ہے بس کچھ ٹائم دیتے ہوں گے کچھ نکالتے ہوں گے آپ تھوڑا بہت نکلتا ہے تحریری سے پہلے اچھا تو چکر کر کے آ گیا کچھ محمود بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجیے اب کچھ تو میرے ذہن میں آ رہا ہو اس وقت ضروری نہیں ہے آپ آف دا اسکرین ہے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کالس کیجیے ہمارے ناسخانوں سے پوچھیے تھوڑی دیر میں کی طرف بھی چلے ان سے بھی کچھ پوچھیں گے اور آج ان کے لیے بھی کچھ خاص ہے ان کی زندگی کا ایک ایسا لمحہ کہ انہیں بھی شوق کرے گا کہ یہ تمہارے پاس کیسے آیا وہ دکھائیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے اور چلیں گے لیکن پہلے نعت کی طرف اور ناتیں سنیں گے آپ کال کرتے رہیے ایک تصویر آپ کو دکھائیے کہ بتائیے یہ ہماری کون سی شخصیت ہے ایک بار پھر وہ دکھا دیجیے جوابات کچھ دیر بعد لیتے ہیں ایک بار پھر دکھا دیں پھر چلتے ہیں ہمارے محمود بھائی سے کسی پیاری سی نعت کے سنیں گے ایک بار وہ پکچر دکھا دیں گے ہماری شخصیت کون ہے آپ نے بتانا ہے بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں چلے بھائی آئیے ناطے رسول مقبول سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد یہاں کے آزرین بزرا پرجوش نعرے کا جواب دیں سلحیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ بادل گھرے گئے بارش برس رہی ہے بادل گھیرے ہوئے گئے بارش کو بس آیا سرکا رکا مدینہ برسات ہو رہی ہے اے اے اے اے اے شکلی میں خدا آیا خدایا گایا مدینا شکلی میں خدا خدایا سب کے بھی مدینہ لکھ دے پت مدینہ مدینہ لکھ تو بادل گرے گھومے بارش برس رہی ہے لگتا بتائیں کہ ہماری دیگر جو پکچرس تھی وہ سب ریڈی ہیں میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہو تو ہم آگے بڑھیں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یادگار آپ کو ایک تصویر دکھانی ہے شاید آپ نے پہلے زندگی میں نہ دیکھی ہو تو مجھے بتائیں جی امین بھائی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو عید کی خوشیاں کیسے منائیں کیسے منانے چاہئیں اور آپ کیسے بچپن میں عید مناتے تھے کچھ آپ کی بچپن کی یادگار مدری ماحول کیسے ملا بچپن سے مل گیا تھا یا بعد میں پھر بچپن میں ماحول تو نہیں ملا تھا مگر اچھا یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین ناٹ کا شوق تھا اچھا آپ بیسیکلی کس شہر سے بابل مدینہ سے شروع سے تھا بابل مدینہ کراچی, اچھا کراچی سے جی ہاں تو ماحول اور گھر کا ماحول بھی الحمدللہ دینی وہ شگل رکھتا تھا اور دینی معاملات میں بھی ماشاءاللہ اللہ آگے ہوا کرتے تھے ربیع الاول شریف کا آنا ہے گیارہویں شریف کا آنا یہ بڑی راتیں بڑی جوش و خروش کے ساتھ ہمارے یہاں منائی جاتی الحمد اچھا الحمدللہ بس وہی ہمارے نانا نانی اور دادا دادی کا وہ الحمدللہ کیا کرایہ جو تھا اچھا اسی کی برکت سے ہمیں الحمد نصیب ہوا اچھا اور اسی دوران میں مسجد میں دعوت اسلام سے منسلک ہوئے احتکاب کیا مسجد میں احتکاف اچھا کے دوران میں میں نے پھر کئی نیتیں کی پھر اسی دوران ایک اسلام بھائی نے جب بالکل دس دن قریب ہونے کو آئے احتکاف کے تو داڑھی بڑھ چکی تھی چونکہ تھوڑی تھوڑی اچھا تو اسلام بھائیوں نے پھر مجھے کچھ ایک ایک ہمارے تھے پڑوسی انہوں نے کہا یار یہ آپ نے داری رکھی ہے اب یہ داری کو کیا کاٹ دیں گے آپ تو میں نے کہا میرا تو پروگرام بس عید کا ہے وہی کپڑے سپرے سلے ہوئے ہیں اور اب جا کے وہ ٹیڈی بنتے ہیں نا جس کو بولتے ہیں ٹیڈی بنوں گا میں بالکل اپنے حساب کتاب کے فیشن میں تو وہی حساب سے فیشن کے حساب سے کپڑے بھی سلائے تھے میں نے محمود بھائی اچھا تو وہی تیاری کے ساتھ تھا اسی اچنا میں اس نے مطلب ایک چوٹ کی کہ یار یہ داڑھی اچھی لگ رہی ہے داڑھی کٹوا دو گے یہ ایک, اچ... ایک بچ... اچھی بات ہے کہ ایسا دوست ملا جس نے آپ کو یعنی اچانک اچانک یعنی وہ پڑوسی کا اس طرف رجحان جانا اور بات کرنا جا نہیں رہتا اسی اگر ہم یوں سوچے کہ کوئی ایسا دوست مل جاتا جو کہتا ہے یار داڑھی رکھ لی برے لگ رہے ہو وغیرہ وغیرہ تو اللہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی مدد ہے بہت بڑی مدد تھی یہ بہت بڑی برس وہ ان کے لیے تو میں یوں کہوں گا کہ بلکہ ان کے لیے سوا بھی جاری آ کا سلسلہ ہے اچھا الحمد پھر میں نے میں نے کہا چلو میں نے کاٹنے کے لیے بولا احتکاب کیوں کیا تھا میں نے کہا ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بولا داری رکھنا کیا ہے میں نے کہا سنت تو بولا ایک سنت کو ادا کرو گے دوسری سنت کو کار کے گالیوں میں بھاؤ گے تو پھر وہ بات ہے نہ دل کو لگی پھر میں نے نیت کی کہ نہیں ان ابھی میں کاٹ کو نہیں کٹواؤں گا اچھا میں نے تعی کر لیا اپنے سوچ لیا تہ لیا کہ کاٹنی تو نہیں ہے مگر اگر آئینے میں دیکھوں میں تو میں لگوں گا میں پھر میں نے کہا یار ہی نہیں دیکھنا ہے عید کے دن کیا ایک ماہ تک میں آئنا ہی نہیں دیکھوں گا اللہ اللہ یہ طے کر لیا میں نے آئنا تو کہیں نہ کہیں آتا ہی ہوگا آنکھیں بند کر کے نہیں میں نے یہ طے کیا تھا مطلب آئینے کی طرف مجھے سنبھال کے گزرنا بھی ہے اور دیکھنا نہیں ہے آئینے کی طرف آپ مانے یا نہیں مانے بال بنانے کے لیے عموماً بندہ آئینے کی طرف بڑھتا ہے مگر اللہ کی ایک مدد تھی میرے لیے اللہ کی جس کو اگر بھی مدد بولتے ہیں وہ تھی الحمد الحمدللہ وہ مجھے آئی نے کی ہے نا ایک اندر سے طلب بھی ہے نا کیا عید کے دن پھر یہ عمل واقعی ایک حیرتناک ہے مدری ماحول کی برکت ہے ماشاءاللہ پھر آپ نے داڑی شریف جو وہ رکھی بس وہ کیا عمر ہوگی اس وقت کم اس وقت تقریبا میری عمر ہوگی اٹھارہ سال ہوگی اٹھارہ سال آج آپ کی عمر کم او بیج ففٹی ٹو سال ہے ففٹی ٹو کم او بیج اللہ اللہ آپ کو صحت زندگی سلامتی دے عارف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں کچھ باتیں بھی کریں گے ناتے بھی سنیں گے ایک منظر آپ کو دکھا رہے عارف بھائی آپ نے بتانا ہے یہ شخصیت کون ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ نہیں بتا سکے تو ہم حاضرین کی طرف بڑھیں گے دکھائیے سیون نمبر جو ہماری پکچر ہے یہ ہماری شخصیت کون ہے بڑے سمارٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے نہیں بتانا ہے کسی نے نہیں بتا عارف بھائی نے بتانا ہے جی آرف بھائی پہنچ گئے آپ ذرا عاریف بھائی کو دکھاتے رہیے یہ دوبارہ عارف بھائی کو دکھاتے رہیے دکھائیے ایک اس میں عارف بھائی کو لے لیں اور ایک میں وہ اس شخصیت کو لے لیں بڑی کر دیں گے نہیں یہ بڑی نہیں ہوگی اتنی ہوگی حاضرین کو دکھ رہی ہے عارف بھائی دیکھ رہے ہیں آپ یہ کون ہے یہ ہماری بہت مشہور شخصیت ہے بھائی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہو جی اچھا یہ ہمارے منچ پہ ہوں ضروری نہیں ہے سوال سوال نہیں کر کر سکتے سکتے ہم ہیں ہاں اگر آپ کچھ سوالات کر لیں تو ٹھیک ہے ہم لوگ سوال نہیں کر سکتے ابھی عارف بھائی نا آپ کے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی اس کے بعد آپ کی طرف آ رہے ہیں اچھا جی عارف بھائی ذرا دکھاتے رہیے اور ان کے سوال چلیں گے آپ چار سوال میں پہنچیں گے آپ ورنہ پھر مجھے سے کچھ توحفہ دیں گے آپ نہیں پہنچ سکے تو چلے کوئی شرط نہیں لگاتا ہے میں کوشش کروں گا یہاں پہ کچھ ابھی نیمکو وغیرہ آئے گا اچھا بھائی چلے یہ نمکو کا کیبھی رہ کے بھیج دیجیے اچھا یہاں موجود ہے یہ منچ پر منچ پر کیا خوبصورت سوال کیا ہے ہاں بھائی آپ کو کیا لگتا ہے حاضرین یہ منچ پر موجود ہے یہ شخصیت کون کون کہتا ہے موجود ہے تین چار ہی کہہ رہے ہیں دیکھ لیں ان کے جواب سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا مجھ سے لیں گے جب سکی بات ہاں موجود ہیں موجود ہیں جی اچھا یہ موجود ہے یہ کون ہیں ہمارے منچ پہ موجود ہیں آرف بھائی یہ امین بھائی ہیں نہیں یار آپ کا جواب بالکل درست ہے یہ ہمارے حاجی امین اطاری ہیں ان کی یہ بچپن کی تصویر ہے یہ کتنی عمر ہوگی آپ کی یہ ہوگی تقریباً اچھا اچھا آپ اتنے عمر کے ہوں گے کموبیش امیش یا اتنے کچھ زیادہ ہوں گے اس وقت کا آپ کا ایک دوست اور ہماری شخصیت اس کی تصویر میں دکھا رہا ہوں اب میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے پہلے اور اب آپ دیکھیں گے ہماری جو ایٹ نمبر کی پکچر ہے ہم نے دکھانی ہے یہ امین بھائی کے لیے آپ بتائیں گے یہ کون شخصیت ہے جی امین بھائی آپ کے دوست ہیں یہ میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا ہے چار نے اب تین سوال کر سکتے ہیں سٹ کریں کون ہے محمود بھائی پہنچ گئے حاضرین بھی جواب دے سکتے ہیں اگر امین بھائی نہیں دے سکے تو آپ اگر چاہیں تو سوالات کر لیں ان کے بارے میں نہیں نہیں بتائیے گا نہیں امین بھائی کچھ سوالات کریں گے ان کے بارے میں موجود ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے فیلڈ کے ہوں نہیں منچ پہ موجود نہیں ہے رکھتے ہم لوگ اگر آپ کے لیے بھی ہے آج بہت ہے تصویریں جی منچ پہ موجود نہیں ہے چہرہ دکھنے رہا ہے مجھے برابر وہ جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ کہتا ہے بندہ تھوڑا تو واضح کر دیں گے تھوڑا قریب کریں یہ واضح ہو سکتے تو کر دیں گے پوری سکرین پہ کر دیں تو یار یہ لائف جو ہے نا دوسرا سوال کر لیں آپ یہ میرے دوست بھی ہیں آپ کے دوست بھی ماحول سے باز ہے خاص دوست وابست تین سال ماحول سے وابستہ بھی تین سال ہو گئے وابستہ بھی رہے آپ کے شملے کو کاش یہ سمجھ آئے گی آخری سوال آپ کر رہے ہیں پھر ہم حاضرین سے لیتے ہیں وابستہ وابستہ بھی ہیں وابستہ بھی رہے وابستہ رہے چلیں کچھ حاضرین کو موقع دیتے ہیں امین بھائی نہیں پہنچ پا رہے ہاں بھائی آپ لوگ بتائیں گے جس کو مدری فیس دینی ہو بتائیں مدری فیس دیں گے کوئی ایک ماہ مدری قافلہ کیا نام ہے آپ کا بتائیں کون ہے یہ حاجی مشتاق سوچ لیں ہاں بھائی صحیح ہے جواب کون کون مستفق ہے حاجی مشتاق رحمتہ اللہ میں بتا ہوں حاجی مشتاق ہے اب آپ کا ٹائم گزر گیا آپ کا جواب بالکل درست ہے آپ کو تحفہ بھی پیش کرتے ہیں ان اللہ امیر علیہ سنت کی عطا کردہ عیدی چار حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک یادگار تھی بھائی نے کہا کہ جی جی جی امین بھائی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور بہت زیادہ ساتھ ساتھ رہے آپ لوگ اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے سیرت کو کیسا پایا ایز اے فرینڈ ایز اے میوچل فرینڈ آپ کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی آپ کے کلاموں میں آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے آج بھی سنائی دیتے ہیں کیا حاجی مشتاق کی کچھ بات ہو جائے حاجی مشتاق ماشاءاللہ بہت شریف المجاز اور بہت باخلاق اسلام بھائی تھے اچھا اور ان میں آجیسی بھی بہت تھی یعنی اس کو یوں سمجھ لیں آجیسی اور توازو ہر اور چیز ان میں ماشاءاللہ پائی جاتی تھی تقریباً حالانکہ ایک بہت مشہور اپنے زمانے کے بہت زیادہ مشہور یعنی دعوت اسلامی کی جی بہت اونچی سطح پر تھے اس ٹائم میں نگر جب ہمارے وہ تھے تب وہ نگرانی شورہ یعنی میری دوستی اس وقت کی بات جب کر رہا ہوں کہ بہت کافی اونچی سطح کے ذمہ دار تھے تو اس وقت ہم لوگ جب ہے ہاں بلکہ نگرانی سورج تھے تو یہ ہمارا جب ایئرپورٹ سے ہمارا آنا جانا ہوا نا یعنی باپا کو چھوڑنے جائیں اور تو وہاں پر ان کے لیے گاڑیاں پیش کی جائیں نا اچھا ازر آئیے گاڑی میں بیٹھ جائیں ہماری گاڑی میں ہماری گاڑی میں تو میرے پاس تھی اس وقت تھری ویلر موٹر سائیکل موٹر سائیکل تھری ویلر اب آپ کو معلوم ہے تھری ویلر اسکوٹر پر بیٹھنا ایک مایوس سا لگتا ہے ٹو ویلر کے مقابلے میں میرے لیے مجبوری تھی مگر میرے ساتھ جو ہے اس کے لیے تو ضروری نہیں مجبوری نہیں ہے کہ وہ اس میں بیٹھے تو وہ اس میں گاڑی کو چھوڑ کر وہ میری دل جوئی کی نیت سے دیکھیں آپ دل جوئی کی نیت سے وہ گاڑی کو چھوڑ کر میری تھری ویلر پہ بیٹھ جائے کیسے اچھا الحمد للہ محبت بھی اور جیسی بھی یعنی تب یعنی ہمیں کوئی اسکوٹر پر ہم کسی کے آئے ہوں اور ہمیں کوئی گاڑی پیش کر لیں نا تو ہم ماشاء اللہ کو تو ہاتھ پھیر اور پھر جا کے اس کی گاڑی میں ہم <laughs> پھینک جا yeah, yeah, yeah. تو یہ طبیعت میں پایا جاتا ہے عموماً مگر مگر ماشاء اللہ مشرق بھائی کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو اچھا پھر الحمدللہ بہت فرینکلی یعنی ہر چیز میں ماشاء خیال رکھنا خیال رکھنا ہے بہت ضروری ہے محبتیں بڑھانے کا یہ نسخہ بھی ہے بندہ کتنی بھی بڑی سطح پہ چلا جائے لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنا شفقت کرنا اور جب وہ نگران تھے تو ظاہر دائرے کے ماتحتوں سے اس طرح کا رویہ رکھنا تبھی تو آج یاد کیے جا رہے ہیں بالکل مشتاق رحمتہ اللہ علیہ کرامت مجھے ایک یاد ہے کہ نازیم آباد میں غالباً تشریف لائے تھے تو کہ اسلائی بھائی کے دل میں راحت چاہت ہوئی کہ میں کاش مشتاق بھائی کے ساتھ پلیٹ میں جاتی ہوں ان کے ساتھ کھاؤں اچھا اب مشتاق بھائی تشریف لے گئے گھر میں آ کے بیٹھ گئے اچھا وہ اسلائم بھائی کھڑے ہوئے جگہ پوری گر گئی احمد آ جائیں شیف لائن لیکن دل کی طرف تھی کہ میں مشتاق بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو سب وہ گر گئے تو مشتاق بھائی نے دیکھا کہ کھڑے آپ شیب لائیں میرے ساتھ کھائیں اچھا تو پھر ان کو اپنے ساتھ پلیٹ میں کیا بات مریدوں کی یہ شان ہے تو پھر پیر کی کیا شان ہو سبحان اللہ کچھ کال کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی گفتگو سنتے ہیں آصف بھائی سے بھی پھر باتیں بھی کرنی ہیں اور آپ کے لیے بھی ایک خاص تصویر ہے آپ تیار ہو جائیں جی کچھ کال دیجیے سر میں ڈاکٹر محمد اسلم اطاری کر ضلع چکوال سے بات کر رہا ہوں اور جو تصویر دکھائی گئی ہے اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ نگران شورہ کی تصویر ہے بچپن کی تصویر نگران شورہ کی بچپن کی تصویر ہے ایک جواب آ گیا ہے سبحان اللہ چلے بھائی ہمیں اسلام میں رہتے ہیں اچھا یہ جوابات آ رہے ہیں اچھا اگلی کال سر جم جم یہ جو اچھا جی آصف اتاری کی تصویر ہے ایک بار وہ دکھا بھی دیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کچھ اگر نیو ویورز ہوں گے تو ان کو تشویش ہوگی کس کی بات ہو رہی ہے اور کالز بھی چلاتے رہے کس کے بارے میں اگر ممکن ہو تو جی ان کو نہ دکھائیں ابھی اسی کے ساتھ اگلی کال بھائی لوکی ناتھ میں دیکھ رہا تھا اس میں جو آپ نے جو تصویر دکھائی اور میری آپ سے گزارش ہے کہ محمود بھائی سے کوئی نام سنا دیجیے مرحبا محمود بھائی آپ کے لیے جواب آدار ہیں آصف بھائی کا بھی نام آیا اور نگران شورا کا بھی کہا ہے چلیں بھائی دیکھتے ہیں کون ہے اگلی کال محمد ملطان شریف یہ ہمارے کی مجلس ہے اسد بھائی کی تصویر ہے آپ بچپن میں اتنے ہیلدی تھے آپ کی نہیں ہے یہ انہوں نے منع کر دی اگلی کال میں ہند کے شہر کانپور سے نور اطاری ارض کر رہا ہوں یہ جو آپ نے ابھی دکھائی ہے فوٹو یہ محمود بھائی ہیں محمود بھائی ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے ہمارے محمود بھائی کا بچپن ہے بڑا پیارا بچپن ہے آپ بہت خوبصورت کیوٹ لگ رہے تھے بچپن میں بھی ہیلدی تھے موٹے موٹے نہیں ابھی نارمل ہے صحیح ہے اللہ برکتے دے اور صحت عافیت رکھے انہیں درازی عمر بالخیر فرمائے آصف بھائی آپ کچھ بتائیں بچپن میں کیا ہوتا تھا کس طرح عید مناتے تھے کتنی عیدی ملتی تھی آپ کو قریب کر بچپن میں تو اشفاق بھائی بس یہی سلسلہ تھا جو عام طور پہ اس وقت بچوں کا ہوتا ہے کہ رشتے داروں کے یہاں جانا اچھا بڑے بھائیوں کے ساتھ یا آپس میں کزن وغیرہ عید کے دن جیسے کوئی بڑا گھرانا ہے والدہ وغیرہ یا ماموں یا نانی کے یا جمع ہوتے تھے اور اس کے بعد جو جولے وغیرہ اور جو اس طرح عام سی جو روٹین ہوتی ہے پھر رشتے کے یہاں جانا اور پھر عیدی جمع کرنا اور پھر پیسے ملا کر وہ کولڈ وغیرہ اور جو کتنی ہو جاتی تھی جمع عیدی بس ایک اچھی تعداد میں ہو جاتی تھی اور یہ بتا دیں ابھی کوئی رات تھوڑی اس میں اس میں تو اشفاق بھائی ایک تعداد رقم تو اتنا رقم آج شاہد مدنی بھائی کے ساتھ ہم سلسلے میں تھے رکن شورا کے ساتھ تو وہ بتا رہے تھے کہ ہماری عیدی ہو جاتی تھی تقریباً دس روپئے کل مل ملا کے یہی میں نے بولا سارے چیز چار روپے ہوتی تھی کتنی کیونکہ پہلے بھی سارے تین چار روپے بھی مطلب ہے نا بہت اچھی رقم ہوا کرتے تھے یہ اتنے پرانی بھی نہیں رہے چار روپے بہت کم ہو جائے گا چار سو پانچ سو ہو سکتا ہے زیادہ تو اچھا تو کیا کرتے تھے اس سے کیا خریدتے تھے یہی بھائی جیسے کالجنگ وغیرہ جیسے عام مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جس طرح خرچ کرتے ہیں ٹین وغیرہ بندہ ہوتا ہے سجاوٹ ہوتی ہے عید کے دن جیسے بچے جمع ہوتے ہیں وہاں پر،, پر جولے وغیرہ عام جو روٹین یا کہیں گارڈن وغیرہ کہیں گھومنے چلے اس گئے اس وقت بھی آپ کا ناطے پڑھنے کا معمول ہوتا تھا بچپن میں بھی یا بعد میں آ کوئی ناتھوانی کا سلسلہ شروع ہوا ناطوانی کے حوالے سے اشفاق بھائی ہمارے علاقے میں جیسے ہمارا نیا آباد کا علاقہ ہے وہاں حوثیہ مسجد ہے تو وہاں بعض اوقات کوئی سلسلے ہوتے ناتھوانی کے حوالے سے وہ مقابلے ہوتے تھے تو اس میں میں کوشش کرتا تھا کہ حصہ لیتا تھا کہ وہ کلام پڑھنے کے حوالے سے تو مجھے یہ یاد تو نہیں پڑ رہا کہ شاید میں نے فرسٹ سیکنڈ پوزیشن کوئی لی ہو اچھا ہاں مجھے یہ یاد نہیں پڑ رہا میں نے تھرڈ پوزیشن سچی سچی بات کر رہے ہیں آپ مطلب مجھے تھرڈ پوزیشن یاد آ رہی ہے جی ہاں تھرڈ پوزیشن ہمارے ایک علاقے میں سید شبیر شبیر اختاری ہوتے تھے اچھا تو وہ یعنی فرسٹ سیکنڈ پوزیشن اس طرح مطلب اچھے حوصلہ افزائی کا بالکل پھر حوصیہ مسجد ہمارے گھر کے قریب پھر میرے دادا جان کے اللہ تعالیٰ بھائی مقصد فرمائے ان کی ایک نمازوں کی روٹنگ ایک عرصے سے ہوتی تھی تو وہ ہمیں فجر کی نماز میں میرا اکثر ان کے ساتھ جانا ہوتا تھا پھر ماحول کا جو آپ فرمانے تو ایک سبب یہ بھی بنا کہ وہاں ایک مبلغ دعوت اسلامی نماز فجر کے بعد جسے فضان سنت سے درس وغیرہ ہوتا ہے تو ان کا یہ انداز یہ پسند تھا کہ وہ دودھ پاک پر یعنی ان کا بیان زیادہ ہوتا تھا اچھا اور وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک وائٹ کلر کا بٹن والی کوئی تصبی آتی ہے تو وہ اکثر میں ان کو دیکھتا تھا وہ پڑھتے رہتے تھے ان کا یہ انداز مجھے بہت زیادہ پسند ہوتا تھا درود پاک اور بہت نیک طبیعت تھی تو بس ان کو دیکھ کر جو ہے نا مطلب وہ کوشش رہتی تھی کہ آگے درس میں بیٹھنا ان کو سن سن کر یعنی یوں بھی مبلیغ دعوت اسلامی کا بیان کا یا درس کرنے کے انداز سے کتنے لوگ ماحول سے وابستہ ہونے کے ماشاء جی مدری ماحول میں کب آئے کس سن میں آئے کیا آپ کی ایج ہوتی اس وقت تقریباً گلزار حبیب میں جو اپنا ہوتا تھا تو سے سلسلہ رہا یہ تو کافی ایک اللہ کے شکر ایک لمبا عرصہ اللہ کامت مین تو شروعات سے آپ آگے ہوتے تھے ناطے پڑھتے تھے یا پہلے سلام پہلے اشراک وہی ہوتا تھا کہ علاقے میں کوئی جیسے کہیں محفلیں وغیرہ ہو گئی تو وہاں سنتے تھے اور پھر ایک ایسا ہوتا تھا کہ دل کرتا تھا کہ یار بھی ایک دو اشعار پڑھنے کو مل جائے یا پڑھنے کو مل جائے اس طرح مطلب کوشش کرتے تھے آگے اور اس طرح پھر کچھ صناخوا ایسے تھے اور ایسے ہیں اب بھی کہ ان کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے تو ان کو سن سن کر بھی جو ہے نا مطلب ناتخوانی کی طرف آگے اور پھر حاجی مشتاق رشمۃ اللہ علیہ مسر مدینہ میں میری یہاں پر اپنا سبز مارکیٹ گارڈن کے علاقے باب المدینہ کراچی میں وہاں پر سلسلہ تھا مسرول مدینہ میں تو وہاں حادی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پڑھاتے تھے کچھ کچ صحبت جو ہے ان کی مشتاق اللہ علیہ کی بالکل ملی, ملی اور ایک محفل بھی مجھے یاد ہے کہ جیسے انہوں نے امین بھائی نے جیسے بتایا کہ ان کی ایک سادگی ان کا تقوی دے دے اور یہ چیز مجھے امین بھائی کے بتانے پر یاد بھی ہے کہ ایک اجتماعی ذکرانات کی محفل تھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کافی عرصے قبل حاجی مشتاق رشمۃ اللہ تعالیٰ جب اس محفل میں تشریف لائے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہیں اجتماعی ذکرونات میں شناخو ہوتے ہیں جو علاقے وائز پڑھتے ہیں بہت زیادہ معروف نہیں ہوتے دے دے تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جیسے ہم اس محفل میں بیٹھے تھے کہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے اللہ کرے موقع مل جائے تو حاجی مشتاق رشمۃ اللہ تعالیٰ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آنے سے قبل یعنی اپنے کو ناز شریف میں پیش کرنے سے قبل پڑھنے سے قبل پوچھتے آپ نے پڑھ لیا ہے کیا میں پڑھ لوں اچھا منچ پر موجود آه, اس طرح جب امین بھائی نے یہ بات کی تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ یعنی ان کا یہ بولتا ہے بالکل آپ صحیح فرما رہے تو مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ ان کا یہ پوچھنا امین بھائی کہ میں کلام پڑھ لوں آپ نے پڑھ لیا ہے تو یعنی یہ انداز بھی اتنے بڑے جیسے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی سطح پر ہونے کے بعد تو الحمد سنت کی فیض ہے اور ہم جیسے سنتے ہیں کہ باپا نے ایک اجتماع میں غالباً فرمایا کہ جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائے تو حاجی مشتاق سے نہیں فرمایا تھا یعنی ایک عام لیکن حاجی مشتاق نے جب یہ باپا کے الفاظ سنے تو وہیں تشیف رکھ لیے تو یہ ان کی باتوں آن مجھے یاد دیا گئی تاج جو ہے بندے کو بہت ترقی مدری مرکز کی بندہ تاج کرتا رہا اور میں ایک شعر بھی اس پر اشفاق بھائی پڑھوں گا جبھی میں دہن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن نہیں ہوتا اور حاج مشتاق رشمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے اب دیکھیں نا ایسے خوشی کا موقع ہے آپ نے اس وقت یہ سلسلہ رکھا اور اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو ایک دل میں کسی شخصیت کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ ان کا بہت بڑا حصہ ہے ہم یہاں پر آج موجود ہیں جی اور ہم ہیں کیا اپنے عمل پر غور کریں یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن بعض اوقات کچھ ایسے دل میں باتیں ہوتی ہیں کہ ایک یہ شخصیت ہے جن کی دعاؤں سے اللہ کی رحمت سے مرشید کے قدموں میں اللہ تعالیٰ میں استقامت دے اور باپا صدا کے لیے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آمد. ہماری بے حصا مخترت ہو جائے تو اس ہستی کے حوالے سے بھی میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا صلی اللہ حبیب صلی اللہ خدا نے مجھے کو دیا Do-do-do. عارف بھائی کی طرف ہم چل رہے وہ ایک گولہ بنا کے آپ نے کشمیر میں برف کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے ایک ویڈیو میرے لیے بنائی تھی عارف بھائی اور آصف بھائی ساتھ تھے اور وہ گولا مجھے پیش کیا تھا ویڈیو کے ذریعے اور ان کی محبتیں یہ کہ وہ یوں یاد رکھتے ہیں یہ تو وہ گولہ بناتے ہوئے اور ایک ساتھ آپ لوگوں کا یہ سیر کا سلسلہ بھی رہتا ہے آپ دونوں کی یہ دوستی کب سے ہے عارف بھائی آصف بھائی ساتھ دیکھے جاتے ہیں میں تو اپنی اپنی ترکیب سے جاتے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ محبتیں کب سے بچپن سے ہی ہیں کیونکہ آپ کا علاقہ आ, بھی ایک ہے کہ رہائش گاہ جو ہے وہ بھی قریب ہے علاقہ ہے کشمیر بھی دوستی کب سے ہے یہ سلسلہ آپ کا بچپن سے ہی آپ ہی بڑے ہوئے ہیں بس گمو بیش مائک کریف لئے ناز شریف کے حوالے سے ملاقات ہوئی اچھا اس کے بعد مدری ماحول کے بعد ہی ہے جی جی بالکل سلسلہ بنا کے الحمد للہ محبت سلامت رکھے عارف بھائی کے لیے ایک تصویر ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ عارف بھائی بتا چکے ہیں نا ہاں آصف بھائی سے کرتے ہیں آصف بھائی آپ نے بتانا ہے یہ ہماری شخصیت بہت ہی معروف شخصیت اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی مدینہ مدینہ ہمارے یہ مبلک ہیں اور اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے ہماری جو ون نمبر پکچر ہے یہ آصف بھائی کے لیے آپ نے دکھانی ہے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھے یہ کون ہے کسی کا بچپن ہے یہ شاید بہت جلدی پہنچ آصف بھائی نے بتانا ہے جی آصف بھائی دیکھیے کون ہے رکنے شورا تو نہیں ہے کوئی کوئی مفتی صاحب آصف بھائی جلدی جلدی دیکھی ہوئی ہے لیکن کچھ سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں چار سوال کی آپ کو گنجائش ہے اس وقت منچ پر موجود اس وقت موجود دل میں موجود منچ پر موجود لا کوئی سلسلہ ایسا ہے جس میں ہوسٹ کے طور پر یہ میزبان نہیں ہے ہمارا سلسلوں میں ہوتے ہیں لیکن ہوسٹ نہیں ہے حاضرین بھی غور کریں کون یہ آصف بھائی دو سوال رہ گئے آپ کے جی تیسرا سوال سوال تو کریں عبد الحبی کھو گئے آصف بھائی دیکھو جلدی اراکین شورا بھی صحیح نہیں فی نہیں ہے آخری سوال ہے کرنے پھر ہم حاضرین سے لے لیتے ہیں آخری سوال اس کے بعد نام لے لیں جی عید کے دن ہے آپ پانچواں بھی کریں گے تو خیر ہے ذرا جلدی جلدی کالز بھی لینی ہے دوبارہ اتنا کیا سوچ رہے ہیں آصف بھائی دوسرا پاکستان بن جائے مدنی چینل کے عملے میں نہیں ہاں نام لیں کسی کا ورنہ پھر حاضرین سے آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنی دیر میں تو بندہ گائے بھی خرید لیتے بہت مشہور اسلائی ہیں بہت پیارے اسلائی بھائی ہیں آپ کے پاس بھی بیٹھتے ہیں کبھی کبھی اچھا چلے حاضرین سے لے لیتے یا آپ کچھ نام لینا چاہیں گے سوچتے ہیں نہیں نہیں آپ بتا دے کسی کا تو نام لے ہو سکتا ہے عارف بھائی ہوں عارف بھائی تو نہیں ہے اتنا کنفرم ہے آپ کو چلے حاضرین سے کچھ لیتے ہیں منچ پر نہیں ہے نا ابھی منچ پہ نہیں ہے ابھی منچ پہ نہیں کون بتائے گا امامی کی نیت بھی ہو جائے ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا آپ کا عید مبارک کون ہے یہ غلام رسول بھائی غلام رسول بھائی بالکل غلام غور سے دیکھا تھا آپ نے ہاں بھائی غلام رسول بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بیٹھے غلط ہے کہ صحیح ہو تو بعد میں پتا چلے خلیل آپ کا سوچ لیں جی خلیل بھائی سے کون کون متفق ہے میں میں متفق متفق ہوں ہوں جی ایک بار پھر دکھا دیں گے اسکرین پر آپ کا جواب بالکل درست ہے یہ ہمارے خلیل بھائی خلیل <میدر> بھائی کے بچپن کی یہ ایک یادگار ہے ماشاء اللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ بھی کہتے بھائی ان کی حوصلہ افزائی کے آصف بھائی نہیں پہنچ سکے وہ اسلام بھائی پہنچ گئے ہمارے خلیل بھائی بہت ہی پیارے ناخوا کمال کے مبلغ بھی ہیں کمال کی تصویر بہت ہی پیارے ناخوا ہے خلیل بھائی کو دیکھے اسلم نے کیا سے کیا بنا دی ہے ماشاء اللہ الحمد کیا سے کیا ہوگا کیا سوچ رہے تھے یار ماشاء اللہ چلیں بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں اس کے بعد ایک سیگمنٹ کریں گے ہم کچھ مدنی مقابلہ کریں گے کچھ اشار سنتے ہیں ہمارے جی کچھ چائے وغیرہ بھی پیش کریں آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے بھائی محمود بھائی کو کچھ دیں فیول دیں عارف بھائی چند اشار ہو جائیں کسی پیاری سی نات کے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ صلی اللہ نی نا سلے اللہ محمد صلی سلے اللہ کری مینا دل میری بھی عید کا ہو جائے سام یا رسول پیارا چہرا پیارا پیارا پیارایا رتول اور تمہاری دید کا شربت بت بکتے نظر Te nazerah mil jayetuhu jae تعالی اس کو پورا فرمائے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے پیارے پیارے ناطخواں اسلامی بھائی آج منچ پر جلوہ فروز ہیں اور آپ ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ نمبر اسکرین پر ہیں آپ کال کیجئے اور کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آج آپ دل کھول کے بات کر سکتے ہیں کئی سلسلوں میں ہمارے ناطخواں اسلامی آتے ہیں لیکن ان کو موقع جو ہے وہ نات کے حد تک ملتا ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے حالانکہ نگرانی شعرا عموماً فرماتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی گفتگو کریں آپ بھی موضوع کے مطابق گفتگو کرے اور الحمد مبلغ تو ہیں لیکن وہ بعض اکاتھک وغیرہ ہوتی ہے تو آج آپ ماشاءاللہ اللہ آصف بھائی نے بہت پیاری گفتگو کی بہت پیارے مدنی پھول دیے امین بھائی نے بہت پیارے مدنی پھول دیے اسد بھائی نے محمود بھائی نے دیے محمود, محمود بھائی کچھ حاجی مشتاق رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی کچھ یادیں ہیں آپ نے بھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا گزارا ہے کہ امیر سنت کی بارگاہ میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا تو اس وقت سر ملاقات ہوتی تھی مشتاق بھائی سے اچھا اجی مشتاق علیہ بہت شکت فرماتے تھے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے مجھے پہلے پرچی ملتی تھی سلاۃ و سلام کی اچھا جی جی جی آپ کی باری نے مجھے پہلی دفعہ سلاۃ و اسلام کی پرچی ملی تو مجھے دی گئی میں محراب میں پہنچا سلام کے لیے حاضر ہوا تھوڑی دیر بعد پہلے ہوتا تھا اللہ ہو رہا ہوتا تھا وہ تھوڑی دیر بعد سب کے چہرے نظر آنے لگے حاجی مشتاق کا چہرہ نظر ہے حاجی مشتاق نے نے اسے پوچھا میں کہا سلام اسلام بھائی کا نام لیا ان سے پوچھا میں نے بولے بیگ اٹھایا اور چلے گئے نا تو میں نے سلا تو سلام پڑھا تو میرے ایک اسلام بھائی آئے بولے کہ آپ نے سلام پڑھا وہ مشتاق بھائی آپ کو مکتب نمبر آٹھ میں یاد کر رہے ہیں نا شاید میں تر گیا میں نے کہا پتا نہیں کیا غلطی ہو گئی کیا مار میں نے کیا بنڈ ہو گیا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے وہ غلطی ہو گئی پھر تقریباً تین سے چار دن گزر گئے میں نہیں گیا اس ڈر کی وجہ سے اچھا گئے نہیں تو اچانک سامنے سے آ رہے تھے مجھے اکثر بولتے تھے وہ دیوا تھا اچھا بلوایا تھا آپ آئے بھی جی جی بولے کام تھا آپ سے بھیجنا پڑھنے کہیں وہاں ریکارڈنگ کے لیے اچھا اچھا تو میں نے مشتاف میں نے کوئی غلطی ہو گئی تو بہت شفقت برماتے تھے ایسے ایک دم امیر علیہ سنت مدینہ شریف کے لیے روا دوا تھے تو امین بھائی بھی شاید موجود ہو نہیں ہو مجھے یاد نہیں ہمارے دوسرے نات خاں بھی تھے آج مشتاق رحبہ بھی تھے وہ سلات و سلام پڑھ رہے تھے ٹرک جب امیر لسنر ٹرک پہ بیٹھتے تھے اور سارے منظر ہوتا تھا محبوب کبریا سے میرا بالکل اس وقت تھوڑے سعادت ملی تھی ساتھ مل کے پڑھنے کی اور رمضان المبارک میں تو یہ اتنی ہے زیادہ ہو نہیں سکے اب محبوب کبریا کی, کی بات کی ہے دو شہر اس کے سنائی دے محبوبے کی سے محبوبے کی میرا سلام کہنا محبوب کے بیا سے میرا سلام کہنا سلطان دیا سے میرا سلام کہنا میرا سلام سے میرا سلام کے دا کے آتے آتے موچو کو چون لینا موچو کے بعد دل کش روں کو چوم لینا اس پاک سر کی راہو کے دیا سے میرا سلام کہنا سلطان ام دیا سے میرا سلام کہنا پور مر میرا سلام مر کہنا میرا سلام کہ یہ مرشد کہہ کر مرشد میرا سلام کیا وہ اصل میں وہ الوداع کرنے کا وقت ہوتا تھا نا امیر علیہ سنت کو سلم دینا آخری میں انہوں نے وہ پورا سما کیا وقت ہوتا تھا وہ وقت تو حقیقت میں اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی کیمرے کی کوئی کیمرہ ہوتا اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہوتا تو دیکھتے لوگ طرف بالکل آپ کی بات ایرا ہر کام کا ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو محمود بھائی کے لیے ایک بہت ہی زبردست تصویر ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے بہت ہی کمال کے یہ اسلائی وائی ہیں اور آپ کے پسندیدہ بھی ہیں اور آپ نے بتانا ہے لیکن کچھ کالز پہلے لیتے ہیں پھر آپ تیار رہیے ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری چیز دکھانے والے ہیں کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا بتائے گا نہیں ناجرین کے لیے بھی ایک تصویر دے دینا ناظرین کے لیے بھی ایک کالس کے بعد دے دیتے ہیں عارف بھائی نے کہہ دیا ہے تو عید کے دن ان کی بات کیسے کالیں ویسے ہم عام دنوں میں بھی نہیں ڈالتے ہیں ان کی ہماری شخصیت ہے جی کچھ کال دیجیے ماشاء اللہ مرحب باغیت تار کا ایک بہت ہی پیارا گلدستہ عید کی آخری ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا ہے اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے سب کو ترقییں عطا فرمائے مرشد کے غلامی میں دعوت اسلامی میں اشتکامت عطا فرمائے ساری نافخان پیارے ہیں اور بالخصوص میرا سوال اشفاق بھائی سے ہے کہ آپ کا پسندیدہ نافخان کون سا ہے کیا حفاظ ہے کیسا سوال کر رہے ہیں آپ بھی بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی پسندیدہ ہو یا ایک ہی رہے بس اور ایک ہی میں یہاں پہ کہہ بھی دوں اور پھنس جاؤں منظور نظر کچھ نہیں ہے سارے منظور نظر ہیں کوئی ایک ایسا نہیں ہے ہماری ایک ایسی محبت ہے کہ محمود بھائی میرے دل کی طرف ہیں تو دل ان سے لگا ہوا ہے تو سینا اسد بھائی کی طرف ہے تو ان سے بھی گلے ملتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں تو کوئی ہمارے آنکھیں ہیں تو کوئی ہمارے ہاتھ ہے یہ ایک جسم کی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم کہیں کہ یہ بڑا یہ چھوٹا اللہ کی رحمت ہے اس سلسلے کے علاوہ بھی ہماری محبتیں جو ہیں وہ اس کی ایک اپنی مثال ہے ہم الحمد مل کر سلسلوں میں بھی بیٹھتے ہیں آف ایئر بھی اسی طرح کھانا بھی کھاتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں ہمارے اور بھی تعلقات رہتے ہیں دیگر نجی طور پر بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے مدری مشورے ہوتے ہیں تنظیمی باتیں ہوتی ہیں ہمارے آپس کے معاملات ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہے کہ محبتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے اور نظر بد بچ سے بچائے شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بچائے کہ یہ جو شعبہ ہے ناتخوان بالخصوص نعت کیا ہے نعت یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا نعتخوانی کا مطلب یہ بنیادی طور پر اور یہ تو وہ عمل ہے جو رب تبارک کا بعد نے قرآن پاک میں جا بجا فرمائے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا اور یہ شان تو کبھی گھٹی نہیں سکتی ہے یہ نعت خوانی کا سلسلہ کبھی رک ہی نہیں سکتا آپ دیکھیں کون سا ایسا دور ہے جس میں ناطخواں پیدا نہیں ہوئے ناطخواں ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ناط خواہ پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک کیونکہ ورف آنا لک ذکر کا وعدہ موجود ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا جیسے آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پسندیدہ نعت کون ہے سارے پسند میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم ہماری جیسے مدنی چینل پر ہم جو ناخوا ہیں تو تنظیمی طور پر اشفاق بھائی ہمارے ناتخانوں کے نگران بھی ہیں اور اللہ کی رحمت ہے ہم پر شکر بھی فرماتے ہیں ہماری غلطیوں کو درگزر بھی فرماتے ہیں تو اشفاق بھائی ماشاء اشفاق بھائی نے الحمد اور ہونا بھی چاہیے یہ کہنا بھی چاہیے اور دل سے کہنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کہ امام صاحب بھی ہیں مسجد میں امامت بھی کرواتے ہیں مدنی بھی ہیں کاری بھی ہیں ناخوا بھی ہیں حافظ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اشفاق بھائی کو سنت و بھری عافیت بھری طویل زندگی مصید فرمائیں اور ان کی برکتیں ہمیں نصیب کریں اور یہ ہمارے استاد ہیں تنظیمی طور پہ ہمارے ناطوانوں کے نگران بھی ہیں آپ نازم سے بھی عرض ہے ہم بھی دعا اللہ تعالی انہیں کی آل اولاد کو دونوں جہاں کی برکت اور آ... یہ جیسا چاہتے ہیں ہم ایسے بن جائیں آمی. امیر علیہ سنت کے انداز ہی کو ہم یقیناً بیان کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اور ہماری یہ ایک مجلس ہے جس کا سلسلہ چل رہا ہے آصف بھائی کی اس نے نظر ہے محبتوں سے نوازا ہمارے احمد رضا بھائی بھی ہمارے منچ پر موجود ہیں تھوڑا تاخیر چاہے ہیں آپ کا آغاز میں تعارف نہیں ہو سکا آپ کو بھی عید مبارک کہتے ہیں اور ویلکم مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں کچھ کالز ہم لے رہے تھے پھر ہم چلیں گے ایک محمود بھائی سے اب امتحان ہے آپ بتائیں گے کون یہ شخصیت ہے پھر ادران بھائی کے پاس بھی آنا ہے کچھ آپ سے بھی آپ کے بچپن کی باتیں کرنی ہے اور مدری مقابلہ بھی تو ابھی تو ذوق نات کا سیگمنٹ بھی نہیں ہوا حاضرین سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں تو چلے کچھ کال دے دیجیے اسد بھائی کی برگامی میں آقا آ جائیں یہ نہ سنا دے اور جب آپ مدینہ شریف تھے تو سب سے پہلے کون سی نعت وہاں پہ جا کر پڑی تھی یہ بھی سنا دے اسد بھائی مدینے کتنی بار گئے ہیں اللہ بار بار حاضر نے فرمائے ویسے کیا گئے ہیں ایک بار یا بار بار یا کتنی بار حاجی تو ہے نا آپ احمد کر لیا ہے اللہ چار بار حاضری ہوئی ہے چار بار حاضری ہوئی اللہ چار بار لگ بھگ گئے ابد الحبیب کے ساتھ ہی گئے الحمد چاروں بار احمد تو پہلا کلام کون سا پڑا تھا کلام پہلا تو وہاں پر یاد نہیں کون سا پڑا تھا وہی جو ہماری مدنی ماحول کی برکت ہے جو انداز ہوتا ہے ہمارا حاضری کا کہ جو حاضری کے بعد کلام پڑے جاتے ہیں جیسے مرحبا آج چلیں گے حاضری سے پہلے حاضری سے پہلی جو اسے کلام ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ جیسے مثال کے طور پہ ہوئی امید بار آور یہ کام آتی مدینہ آنے والا تو انہوں نے ایک کلام کی فرمائش بھی کی ہے اللہ آپ کو بار بار مدینہ لے جائے آقا آ جائیے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک ریکارڈ کروایا کلام لیکن بڑا پیارا کلام ہے اور مدینہ مدینہ ہے یہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ مزید کچھ کالز لے لیتے محمد احمد اختاری بہاول نگر سے کر رہا ہوں میں اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں ذوق ناچ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں پروگرام اور ہمیں دعوت اسلامی سے بہت زیادہ پیار ہے خاص طور پر محمود احمد بھائی کی آواز کو بہت زیادہ پیار ہوا اللہ تعالیٰ کی زندگی دراز کرو اسی طرح خدمت کر سکتے دعوت اسلامی کی امین آمین ماشاءاللہ اگلی کال میرا نام محمد شہزاد اختاری ہے میں صادقہ باد کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے میری آپ کی بار کا مرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے میں نبوی میں آیا ہوں میں نبوی میں آیا ہوں جزاک اللہ حامین ماشاء بہت اچھا کلام آپ نے فرمایا انشاءاللہ سنائیں گے اگلی کال محمد سرفاز ملتان شریف مدنی اطیاض باکس علی مجھے یہ کلام سنا دیں میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ آل اور, آل اور بات ہوتی کیا بات ہے ماشاء اللہ اگلی کال عمر عبداللہ تاریخ میری طرف سے تمام لاخان اسلامی بھائی اسد بھائی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے دلی مبارک مبارک میں یہ کلام سنا دیجیے اب تو بس ایک ہی دیکھ مدینہ دیکھو کیا بات ہے ماشاءاللہ اتنا پیارا اور پاپولر کلام ہے یہ دنیا بھر میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں یہ طرز ہمارے خلیل بھائی نے بنائی اور ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی چینل پر پڑھا اسد بھائی بھی ساتھ ہی تھے نا آپ دونوں نے پڑھا تھا طرز غالباً خلیل, خلیل, بھائی, بھائی, نا, کی خلیل بھائی, بھائی خلیل بھائی, بھائی, بھائی, بھائی کی طرزیں بھی سبحان اللہ اور یہ آج پھر بڑے بڑے نافقاں اس کو پڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں زبان زد عام ہے کلام بھی بڑا پیارا ہے یہ کلام غالباً اقبال عظیم صاحب کا بھی ہے اور مولانا بدر القادری صاحب نے بھی غالباً دیکھ دیکھ دیکھ باپا نے جو کتاب دیکھی تھی سکھایا کل انہوں نے اس میں یہ شیئر دیکھا تھا اچھا تو بس ایک ہی دنیا کے مدینہ دیکھوں پھر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پورا کلام اچھا انہوں نے وہ شیر اٹھایا اس کی درد بنائی اور اس میں اشار مکس کی وہ کلام پھر سامنے آیا ماشاء اللہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بعض کلام جو وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں شہرت دوا انہیں مل جاتی آپ کا ایسا کوئی کلام آپ کو یاد ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ جو کلام تھا یہ مجھے بھی بڑا مزہ آیا اور یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوا ویسے تو شہرت سے کوئی مقبولیت نہیں ہے مقبولیت تو اللہ جس کو مقبول فرما لے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ویسے ہی جنرلی کہ یہ جو کلام تھا یہ کوئی سنگے میل ہو جاتا ہے زندگی کے لیے بچ بچپن کے اندر میں نے جو کلام پڑھا تھا جو یعنی بہت زیادہ پڑھا ہے وہ کلام تھا آکا آقا بول بندے اور آآ آآ میں آپ کے لیے مدنی ماحول کے اندر جی مدنی ماحول, مدنی ماحول کے اندر جو الحمد جس کو برکت ملی ہے وہ ہے سعیدی تارہ کی سعید تارا یہ کلام واقعی ان کا جو تھا یہ ایک پہچان من گیا تو ہونا چاہیے ایک شعر ہونا چاہیے اسد بھائی کون ہے اور جب یہ پہلی بار تشریف لائے تھے اسد بھائی تو یہ مدری مذاکرہ آف فیئر میں انہوں نے سیدی اتارہ پڑھا تھا تو انہوں نے پڑھا اور عبد بھائی وہاں موجود تھے اور غالباً میری بھی تھی آپ ناد پڑھتے تھے اور آپ ناد پڑھنے کے دوران بھی اچھا نے فرمایا تھا پھر آپ نے پڑھا اور جب آپ نے پڑھا تو عبد بھائی نے کہا مجھے یار یہ بندہ کون ہے اور ذرا ان کو آپ ترکیب میں لیں اور اس کے بعد پھر شفقتیں میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں جب یہ پڑھتے ہیں سیدی اتارا ہم سنیں گے اس کے بعد پھر فیضان مدینہ کی امامت کا سلسلہ بھی ہوا اب تو مستقل کراچ نہیں ہو چکے سیدی اتارا ایک آج شیر ماشاءاللہ آپ آنکھیں بند کر لیں آپ آنکھیں بند کر لیں امین بھائی کو بھیج تو سکتے ہیں نہیں آپ کہ مجھے ذرا رکھے آپ پہ آپ آنکھیں بند کر لیں صلی اللہ تعالیٰ سید دیا تارا سید دیا تارہ سید دیا تارہ سئی دیا تارہ سئی دیا شدیا تارہ سیدی دیا تارہ سید دیا نشم عمدہ امام نشم سار دید نشم عمدہ امام نشم, نشم مرشد کے نام پر جام میری قربان ہو مرشد کے امام پر جام میری قربان گو ریتا ضلف تارا سید تارا سید تارا سید تارا عارف بھائی کچھ آپ کا کوئی ایسا کلام جو آپ سمجھتے ہو ویسے تو بہت سارے کلام آپ نے پڑھے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک آمد کے کلام بھی آپ نے پڑھے ہیں آپ کا وہ کلام مجھے بہت پسند ہے میں گاڑی میں بھی سنتا رہتا ہوں وہ جو آپ نے پڑھا تھا آمد مصطفی میں ہاں بالکل آپ عرض نہیں کریں فرمائیں ان میں جو سمجھتا ہوں نا جو کلام پہلے انہیں تو بتانے دیں نہیں نہیں ان کو ان کو مطلب بہت زیادہ پاپولر بھی کیا اور یہ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ سنگنگ بتائیں ذہن میں ہوں پھر میں بتاؤں کلام تھا مرحبا آج چلیں گے شہ ابر یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوا اور پھر اس کو بہت سارے ناخوانوں نے میں نے پہلی دفعہ جب پڑھا میں نے پڑھ کر منچ سے اتر گیا لیکن دوسرے دن کول آنے شروع ہو گئی کہ یہ کون سا کلام تھا یہ کہاں پڑھا گیا کس کا لکھا ہوا ہے حالانکہ امیر السنت کا لکھا ہوا ہے کلام اور پہلی مرتبہ پڑھا تھا اس کے بعد ماشاءاللہ بہت, بہت اس کے بعد تو یہ اب تک پڑھا جا رہا ہے اور بہت یہ ایسا اب جب مز بھی پڑھیں مز مزہ آتا ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ موازہ شریف پر یعنی ہم ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے اندر تصور مدینہ میں جب آکل اسلام اسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تصور مدینہ تو مواضہ شریف پر بھی سرکار کی بارگاہ میں بالخصوص کے ایک جب ایک کیسیت بنتی ہے اس تو وہاں پر اس کا پڑھنے کا ایک انداز اور ایک تعداد ہے جو اس کلام کو وہاں پر ایک بھیکاری بالکل ایسا ہی ہے کیا وہ بالکل اس پر تو فون آئیں گے تو فون نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے کیا بات کہ کیا کلام پڑھا ہے اور کیا لکھا ہے ماشاءاللہ مریدوں سے پڑھوایا بھی پھر ایسا ہے بے شک اور ایک کلام اور بھی تھا مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع اور مدیے بھی آپ کی آپ نے خود طرز بنائی دی میں نے ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی ہیں عارف پٹنی جو اکثر نے رمضان میں بابا کے پاس پڑھا کرتے ہیں کلام ان سے سنا تھا میں نے ان سے سنا تھا لیکن یہ مشہور بہت زیادہ عارف بھائی کی زبان سے ہوا ماشاء اللہ اچھا یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کسی سے سنا ہے تو فورن بتا دیا یہ میرے طرف نہیں بنائی تھی جی اچھا میں نے چینل پہ مشہور ہوا ورنہ یہ میں نے سنی تھی ہمارے کے ذمہ دار ہیں وہ پڑھتے زمیر بھائی اچھا یہ میں پشاور میں ساتھ جانے تو میرے جمع تو یہ حاجی ظفر کے ساتھ ہوا کرتے اس وقت اچھا تو حاجی یفر صاحب کا جدول تھا وہاں پہ تو ان کے ساتھ آئے تو انہوں نے یہ وہاں پڑی تھی مجھے بڑی پسند آئی تو میں نے ان سے لی تھی بھائی ماشاءاللہ آپ کا کلام دیکھیں دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے اچھا اشفاق بھائی امین بھائی یہ بھی امین بھائی یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے اشفاق بھائی پوچھ رہے ہیں سے کہ یہ کلام آپ نے پڑھا تو کیا آپ نے خود نے طرز بنائی یا کیا ہوا تو یہ دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت ہے کہ سناخوا جو ہیں وہ بتاتے ہیں اگر انہوں نے نہیں بنائی تو یعنی یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کے لیے بہت پیارا ماحول ہے جیسے عارف بھائی نے بتایا کہ میں نے فلان سے اسد بھائی نے بتایا کہ فلان سے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے تو میں بھی نیت کرتا ہوں اور ناظم سے بھی ارض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے واپس ہو جائے ان بیڑا پار ہوگا ان شاء اللہ اللہ بھائی کوئی کلام آپ کا جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ بہت زیادہ سنگ میل ثابت ہوا بہت مشہور بھی ہوا اور مدری ماحول میں بھی پڑا جاتا ہو جس سے بہت آگے بڑھے ویسے تو مقبولیت اللہ تعالی تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کون سا کلام مقبول ہے ہم ایک دنیاوی طور پہ بات کر رہے ہیں میرے اشفاق بل ذہن میں جو کلام ہے وہ ہے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے یا آپ نے مدری چینل کے پہلی ٹرانسمیشن میں بھی یہی کلام پڑھا تھا پہلی بھائی پہلی ٹرانسمیشن میں تو مجھے کلام یاد آ رہا ہے ہم پہ بھی چشم کرم تاجدار حرم یہ میں نے تقریباً پڑھا تھا لیکن یہ جو آپ نے پڑھا تھا سرکار توجہ سرکار یہ بہت زیادہ چلا تھا جی ہاں سرکار توجہ فرمائے جو ہے نا وہ اپنا کسی اور ناخوا نے اس کلام کو پڑھا تھا لیکن مدنی چینل پر میں نے جب اس کلام کو پڑھا اور جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کلام سے مطلب جیسے شورت یا جو بھی ملا تو یہ سرکار توجہ فرمائے اکثر یعنی محفلوں میں یا مدینی شریف کی حاضری میں مجھے جو ہے کہ اس کلام کی بدولت غالباً یہ آپ سے پہلے صاحب نے پڑھا نے پڑھا ہے محمود محمود بھائی جو ہے نا یہ اس سے مشہور ہوئے کہ بہت زیادہ نیا نیا شرٹ ہوا تو اس کی ریکارڈنگ کے لیے ہمیں بولا گیا کہ اس کی ریکارڈنگ ہونی ہے اچھا تو ہمارے جنید بھائی ہوتے تھے وہ اکثر ہماری پرچی ایشو کرتے تھے ریکارڈنگ ہونی ہے آپ نے آنا ہے تو مدنی چینل سے پہلے تو کسی چینل پہ ہم گئے نہیں تھے مدنی چینل سے رابطہ ہوا کہ ریکارڈنگ آپ کی کرانی ہے تو رات کو ڈھائی بجے ہم کو میں کراچی سے اپنے گھر متابر روانہ ہوئے ڈھائی بجے رات کو اس زمانے میں تو بہت وہ تھا کہ ڈھائی بجے لیکن ہم کرفیو وقت حالات بھی کچھ ہمارے بالکل اب تو المدینہ کے حالات پہلی دفعہ پتا نہیں کس طرح ریکارڈنگ کرانا ہے اور ڈیل کر رہے تھے مطلب اس کو دیکھ رہے تھے حاجی عمران شورا اور مطلب ہم ایک کلام پڑھا انہوں نے آف کیا اور آئے کہ آپ لوگ کس طرح پڑھ رہے ہیں آپ کو زو کو شوق سے پڑھنا ہے بالکل آنکھیں بند ہونی چاہیے آپ بالکل توجہ ریئلٹی ہو آپ کیمرے سے گھبرائے نہیں ہم گھبرائے پہلی ریکارڈنگ تھی نا تو ہم گھر کس طرح ریکارڈ کریں گے کیا کریں گے تو انہوں نے ہمیں مدنی پھول دیے حالانکہ ان کا بھی پہلا پہلا اس کے بعد الحمدللہ یہی کلام سرکار توجہ فرمائے کلام جب عریبائی نے صحیح اور اسی ریکارڈنگ کے اندر عریف بھائی نے یہ کلام پاتا ایک چلیں گے ایک شراب بھی سنا دیں آپ بھی سنا جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے مطلب توجہ دلائی ہم ناخوا چار ہمارے فرید بھائی ہمارے نیاز بھائی جو ہمارے ناتھواں ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کلام پڑھیں اور اس کلام کے جو بول ہیں اس پر مطلب ڈوب کر یعنی ایک کلام کے اندر نیچرل پڑھیں آپ پھر یہ جو کلام شروع ہوا تو تقریبا اشفاق بھائی یہ قریب چھتیس منٹ یا چالیس منٹ کے قریب یہ کلام چلتا ہے بالکل یہ وہی کلام اور پھر یہ چلتا ہے بلکہ اس کے لیے تو بیرون ملک سے فون آتے تھے کہ بھائی یہ کلام بار بار چلائیں اور آصف بھائی بھی ماشاء اللہ اثر جب آنا شروع ہوتے ہیں الحمد للہ کی مطلب الحمد <سکت> پھر امین بھائی سینئر ہے ان کو سن سن کر ایک <سکت> <برنے جید> دوسرے کی آپ ترکیب بناتے رہے عارف بھائی ہو جائے ایک آج سے مرحبا آج چلیں گے اس بار کچھ مدینے کی باتیں ہو جائیں مرحبا آج چلیں گے ابرا کہ پا تو بلا برق ایک بھیکاری ہے کھڑا کے دربا کے پا پا سکھاری کے با کے پا ایک سرکار توجہ فرمائیں داسرکھا تب جائے رکھا تب جائے موہتا نظر ہے ہا Surah Al-Fatihah آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں مرحبا آپ نے پہلا کون سا کلام پڑھا تھا مدنی چینل پر کچھ یاد ہے میں نے مدری چینل پہ پہلا کلام پڑھا تھا استراب مجھ کو جو خیال آ رہا ہے آپ مدنی ماحول سے طالباً بچپن سے ہی وابستگی ہے الحمدللہ یا بعد میں آئے نہیں میں الحمد اللہ شروع سے اچھا بچپن سے ہی الحمدللہ للہ مدین ماحول سے وابستہ اچھا گھر کا ماحول تھا اصل میں باب المدینہ کے ہی ہیں آپ جی اچھا کون سے علاقے سے بابری چوک شروع میں ابتدا جب خاردار میں تھے اس کے بعد پھر جو ہے نائنٹیز میں آپ کا بھی حاجی مجھتا رحمۃ اللہ علیہ سے تو پھر تعلق اچھا رہا ہوگا جی ہاں وہ امام و خطیب بھی تھے جی ہاں اور پڑوس بھی تھا ہمارے جہاں آپ کی رہائش ہے جی ہاں بالکل پڑوس تھا ایک بلڈنگ چھوڑ کے ہی تھے اچھا آپ آنا قریبی رہتے تھے جی ہاں آنا جانا بھی ساتھ تھا اور بہت اچھا وقت ہائی صاحب کے ساتھ گزارا شفقتیں دی ہائی صاحب کی مجھے یاد ہے کہ کنزلیمان مسجد جب بھی سالانہ محفل ہمارے ہاں ہوتی تھی نا تو ہائی صاحب سب سے پہلے ہم کو پڑھایا کرتے تھے اس کے بعد ہائی صاحب آتے تھے اور اچھا بھی جاتے تھے نا تو یہ ہائی صاحب کا روٹین تھا اچھا کہ حائی صاحب جو ہے جتنے ہمارے علاقے کے نافخان جو تھے حاجی مشتاق حاجی مشتاق علیہ ان کی عادت تھی یہ کہ ہمارے جتنے بھی علاقے ناخوا جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے تو آہستہ بھی پڑھتے تھے حاجی مشتاق حاجی, حاجی مشتاق مشتاق لیکن حاجی مشتاق کی غیر موجودگی میں کبھی ہم کو اگر موقع ملتا تھا تو حاجی مشتاق علیہ الحماعہ کا یہ روٹین تھا کہ پہلے ہم کو پڑھایا کرتے تھے یہ بہت اچھا مدری پھول ہے کہ کسی بھی ناخوا کی دل آزاری نہ ہو سب کو پڑھانا اور سب کا دل رکھنا اور باقاعدہ حاجی مشتاق علیہ کے یہ دیکھا تھا میں نے کہ حسہ خود یاد کرتے تھے کہ یار وہ کھلا ناتخہ آج نہیں دکھ رہا ہاں بڑی بات ہے اتنا بڑا ناتخہ نافخوا یہ میں نے کہا ہر معاملے میں ماشاءاللہ اللہ حاجی مشکلات پورے تھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برقرار دے ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے کیوں نہ ہو کہ امیر علیہ سنت کی تربیت تھی ورنہ وہ تو ایک بالکل مدری ماحول سے باہر تھے اور ان کی اس میں ہے کہ وہ خود گانے گانوں کا سلسلہ ہوتا تھا لیکن جب مدری ماحول میں آئے تو ناتخہ بن گئے پھر ناگ خوان سے نگلا نے شورا اور پھر اللہ تعالی نے نوازا کہ آج ان کو یاد کرتے ہیں لوگ رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا کہ یہ اختار کے پیارے ہیں ماشاءاللہ اللہ احمد رضی رضی مجھ کو ایک اچھی رات احمد رضا بھائی ماشاءاللہ یہ مدنی لباس میں اور یہ ایک عرصے سے ان کو دیکھ رہا ہوں ان کا مدنی لباس نہیں چھوٹتا ماشاءاللہ اللہ استقامت جی الحمدللہ تمیں سے تیرا مجھ کو چیا رے تمہیں سے تیرا مجھ کو چیا ل جو فصلہ جاری ہے آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں آپ کی باتوں کو بھی شامل کر رہے ہیں رکنے شرح حاجی امین اطاری کو ہم ان کچھ دیر میں ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے حاجی امین اطاری سے ہم بات کر سکتے ہیں حاجی امین سے ایک پکچر بھی پوچھنی ہے ہمیں اور ان کے کچھ مدنی پھول بھی لینے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ کیسے حضور آپ کو بہت بہت عید مبارک گزری ہوئی برابر بس وہ اصل میں مجھے ابھی دو چار جگہوں سے نا ذمہ دار کا میسج آیا کہ واچ مدنی چینل اچھا تو میں پھر وہ مدنی چینل وہ ہم سفر پہ تھے الحمد للہ ہمارے سائنتا عید والے دن روانہ ہو گئے تھے آج واپسی ہے ہماری ابھی آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں کہ صرف کال پر ہیں نہیں میں کال پر تھا پھر میں نے مطلب وہ نیٹ پر دیکھا تھا اس ٹائم جس ٹائم وہ ذمہ دار کا جب دو تین جگہوں سے میسج آیا نا تو پھر وہ نیٹ کنیکٹ کیا تو اس میں مطلب آپ کو سلسلہ جاری تھا نا اس میں شاید آپ سوال کرے تھے محمود بھائی جو اس ٹائم جی جی رمادان المبارک کی نشریات میں جو یہ ماشاء انہوں نے جو ٹائم دیا بالکل پھر امام صاحب سے بھی کچھ تذکرہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا محمود بھائی ہمارے رمضان مبارک میں ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں نا ماشاء اللہ تو میں نے کہا میں ان کا شکریہ بھی ادا کر لوں اور امام صاحب ماشاء اللہ یہ تو کہ, آٹھ ہزار ہمارے جو موتف تھے نا ان کی وہ اللہ, ان کا بھی بڑا کردار رہا ہمارے احتکاس میں so, ان کا بھی شکریہ ادا کر لوں جو مدنی چینل کے ناظرین شاید ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہمارے ناسخانوں کو دیکھتے ہو لیکن ماشاء اللہ ہمارے جیسے امام صاحب ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی ان کا بڑا طویل ایک سلسلہ ہوتا تھا نگرانی شورا کے ساتھ جی جی جی بالکل اور وہ پھر اس کے بعد بھی ماشاءاللہ ہمارا زہر کی نماز کے بعد بھی کچھ کلام وغیرہ کا سلسلہ وہ او او ہوتا تھا اچھا اتکاب والوں کے لیے ہوتا تھا کچھ اور آپ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے برکتیں دے صحت و وافیت والی لمبی زندگی دے آپ کو کون بھول سکتا ہے رمضان المبارک میں آپ کی جو کاوشیں ہوتی ہیں اور دن رات ایک کر کے آپ لگے ہوتے ہیں صبح کیا دوپہر کیا شام کیا رات کیا مدنی مذاکرے رمضان ہال افطاری کے بعد سہری میں اور یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ مدنی کام ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے اور آپ کی اولاد کی خیر فرمائے اور یہ کوششیں ہمارے ناطخواں بھی کرتے ہیں لیکن جو آپ کی کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں سب اپنا سوال کر رہے تھے میں یہی چاہ رہا تھا کہ محمود بھائی جو نا جس طرح رمضان میں ہمیں ٹائم دیتے ہیں نا سارا سال خالی نہ ان کا جو سلسلہ کرتے وہ منازاد افطار دعائیں افطار میں سے ہوتا ہے پرمننٹ لیکن اس کے علاوہ رمضان حال میں جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا جس طرح سہری افطار کے پاس شہری کے اللہ ان کو سلامت رکھے سارے نافخانوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ تو اپنے اپنے طور پر ٹائم دیتے ہیں ہمارے نگران ہیں باب المدینہ کے نگران بھی ہیں رکن شورا بھی ہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو آج عید ٹرانسمیشن کا آخری سلسلہ ہے اور اس کے بعد ہماری معمول کے نشریات ہوں گی آج یہ اختتامی سلسلہ صلات سلاۃ سلام پر ہم عید ٹرانسمیشن کو کلوز کریں گے کیا پیغام دیں گے اختتامی طور پر ہم نے بہت سارے مدنی پھولوں کا گلدستہ بنا کر گویا عید ٹرانسمیشن کے طور پہ اپنے ناظرین کو پیش کیا ہے غریب پروری تو رشتوں کی قدر تو سلوں کی اہمیت تو مہمان نوازی خوشیوں کا انداز وغیرہ بہت سارے موضوعات پر مبلغین نے مفتیا نے کرام نے اراکین نے, نے مدنی پھول دیے اختتامی طور پر کیا مدنی پھول دیں گے اصل میں دیکھیں دعود اسلامی نے جو دیا ہے نا تو وہ دعوت اسلامی میں ہی رہیں کیوں ادھر اتر جائیں اور جو بنیادی طور پہ جو دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں چاہے وہ اسلامی بھائی ہے اسلامی بہن ہے دیکھیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہم ہیں تو ایسے مبلک رہیں ہر جگہ نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں علم دین سیکھتے رہیں دوسروں کو سکھاتے رہیں اللہ کی رحمت سے اس کی بہت زیادہ برکتیں ملیں گی اور دنیا بھر میں اس کی حاجت ہے جہاں جاتے ہیں لوگوں کی محبت پیار جو ملتا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ہمیں دین سیکھنا میں سکھائیں تو الحمدللہ یہ کہ دعوت اسلامی میں وابستہ رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پریکٹیکلی اپنے آپ کو شامل ضرورت ہے ہفتہ واری جتما ہفتہ کی پابندی ہو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی پابندی ہو اور روزانہ دو گھنٹے امیر علیہ سنت نے کم از کم جو مدنی کام کرنے کے لیے مختص کرنے کا جو فرمایا ہے جی وہ ان وہ اپنی ذات کے نافذ کر لیں گے تو جس طرح ہمیں کچھ اگر کسی نے کوشش کی تو آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا جی ان یہ امیر علی سنت کا لگایا باغ جو ہے نا وہ سدا باہر رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ اچھا اتنی بارش میں آپ کہاں سفر پہ نکلے آزر ابھی تو آج ہمارا جو تین دن کا جو امیر علیہ سنت کی طرف سے بھی تاکید تھی کہ عید والے دن سب سفر کرے جی تو ہمارا سفر تھا بدین کی طرف اچھا واپسی کی طرف پھر واپسی ہو رہی ہے تو واپسی میں بارشیں بہت ہوئی ہیں آج آپ خیال رکھیے گا اپنا اور آرام چاہیے گا بس شہر میں داخل ہو رہے ہیں دعا کیجیے گا بابول مدینہ آپ اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ایک آپ سے ایک شخصیت بوجھنی دی ازب وہ تصویر میں نے ہلکی بھلکی دیکھی تھی مجھے یافور بھائی لگے تھے اچھا نہیں ابھی آپ کو ایک اسپیشل آپ کے لیے دکھاتے ہیں لیکن اگر آپ سکرین پر ہیں تو میں میں کروں گا کال پر ہیں چلیں ازر پھر آپ سے ایک سوال ہی کر لیتے ہیں کوئی ایسا شیر سنا دیں جس میں لفظ آئے بارش بارش بھی برس رہی ہے آپ کی گاڑی بھی چل رہی ہے ایسا کوئی شیر سنا دیں ترس میں سنانا ہے بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا سرد میں سنا دیں آپ تو بہت پیارے نافخو بھی بادل گھیرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بادل ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا لگتا ہے کیا سہانا میٹھ ندی ترا ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور جن کے آپ نے شکریہ ادا کیے شکریہ ادا کریں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ چینل کے ناظرین ہمارے نگران باب المدینہ ہماری نات خواہاں مجلس کے بھی یقینا یہ نگران ہیں اور ہم سب ان کے ماتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور مدنی کام ان سے لیتا رہے صحت آفیت کے ساتھ ہماری مدنی پھول چل رہے تھے ادنان بھائی آپ سے کافی دور بات نہیں ہوئی آپ کچھ بتائیں آپ نے جو کلام آپ کے لیے سنگے مل رہا ہو اور اس کے علاوہ بچپن سے نافخوانی کا سلسلہ ہے آپ کا آپ کو بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے پسند کرتی ہے میں <تصفح> بھی پسند کرتا ہوں ہمارے سب نافخوا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں آپ کی ایک اپنی جگہ ہے ماشاء اور آپ بہت اونچا کر کے پڑھتے ہیں اور یہ کچھ سر وغیرہ راگ وغیرہ کچھ آپ نے سیکھا ہی کیا یہ نہیں کچھ سیکھا نہیں بس یہ بس یہ سماعت فرما کرتا تھا اور اس کے علاوہ دیگر خان کو دیکھا تو بچپن سے معمول ہے جی جی ناپخوانی کا الحمد اچھا آپ اکثر مدری چینل پہ دکھائی دیتے ہیں صبح بھی ہوتے ہیں اور رات میں بھی یہ آپ آ جاتے ہیں اس کا بھی کوئی راز ہے تو بتا دیں بولو میں اچھی بھی مدری چینل پر آپ کی ذمہ داریاں بھی آپ یہی پر عمارت میں ہوتے ہیں آپ آٹھ نو گھنٹے دیتے ہیں اس وجہ سے کئی سلسلوں میں جو ہے وہ آپ یہاں پر تشریف لے آتے ہیں مرحبا اچھا آپ مدنی ماحول میں کب آئے نائنٹی سکس میں اچھا مدی ماحول سے وابستہ ہوا ہمارے امین بھائی نے کرام پڑا تھا شدائت نزا کے کیسے سہوں گا اچھا رسول اللہ وہ سن کر جی وہ سماعت کیا تھا اس وقت مدنی ماحول میں آنا تھا لیکن مطلب پورے رنگ نہیں چڑھا تھا اچھا دور دور تھے جی جی مشتاق بھائی بھی اشار میں لائے تھے شکیل وہنی بھی اشار ملائے تھے اچھا اور دیگر نعت نے اشار ملائے تھے تو وہ کلام جو ہے سماج کیا تھا بارش بچوارے پہ پھر آپ نے ناطخانی کا آغاز مدری ماحول میں ناطخان کا آغاز تو یعنی سکول لائف سے الحمد للہ اچھا اور پہلی دوسری تیسری یعنی چھٹی کی لاسٹ کلام تھا بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں اچھا فمخوار میرے آقا کی ہے ذات میں یہ کلام پڑھتا رہا پھر الحمد للہ جل ماحول سے وابستہ ہوا تو پھر اس میں کوئی ایسا کلام جو آپ کو, دو دو آپ کو بہت پسند بھی ہو آپ نے اسے بہت زیادہ پڑھا ہو بس ماں والا کلام جو آپ سماپت کرتے ہیں وہ کلام جو ہے جنہیں پڑھا ہے اور نا ناد شریف کیا کوئی ایسی ناد شریف ہو وہ تو خیر ماں کے حوالے سے ایک کلام ہے نواز شریف میں آپ نے کوئی بہت زیادہ ماں ماں تو ہوتی ہے سلام میں یہ تھا کہ جب بدی چہروں کا آغاز ہوا تھا تو ایک کلام تھا حبیب خدا کا ایک شعر سنا دو جان پر ایک شعر ذرا وہی ہائی پچ سے آپ پڑھتے ہیں جیسے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ حبیے خدا کا نظارہ کروں میں حبیبے خدا کا نظارہ کروں میں دلوں جا دون پر نسارا پر سارا کرو میں یہ اک جا کیا ہے اگر ہو کرو یہ اک جا کیا ہے اگر کرو میں تیرنا پر سب کو بارہ کرو میں پودا ہے رشلا ہو نور خود ہے رسے بوہارا کرو میں بدینے کی گلی بوہارا کرو میں دلو جا ان پر میں ہے بیسکلی اچھا یہیں کی ہے کراچی کیا عید کیسے مناتے تھے بچپن میں عیدی کتنی ملتی تھی عیدی میں یہی ہے کہ دادی سے ملی اور والد صاحب سے ملی والدہ سے ملی خالہ وغیرہ آ گئیں تو ان کے پاس ان سے مل سے عام بچپن کی طرح ہوتا تھا کہ انڈیا میں نائنٹی قالباً سکسٹی فائی میں والد صاحب یہاں پر آگے تھے کراچی میری پیدائش سیونٹی ایٹ کی ہے اچھا ماشاء تھرٹی سیون ایئرس کے ہو چکے ہیں جی جی اللہ سلامت رکھے آپ وہاں پر جانا تو وہاں سے جہاں جاتے تھے وہاں ملتی تھی تو کیا کرتے تھے ایدی کا کچھ یادیں ہیں بچپن کی کوئی خاص یاد بس ایدی تو یہ تھی کہ بلدین دیدی کرتے تھے یا کیا کرتے تھوڑی ملتی تھی تو پھر جا کر بچوں کو معاملہ تو یہ جھولے تو یہ جھولے مطلب یہ اسی طرح خرچ کر دیں آج کل جو ہے نا بچے وہ بندوق اور یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں نہیں لینی چاہیے اس سے جو ہے نا اپنی صحت دوسروں کی صحت کبھی نقصان ہو سکتا ہے امین بھائی آپ کیا بتائیں گے آپ کا ایسا کوئی کلام جو آپ کے لیے سنگ میل ہو اور آپ سمجھتے ہو یہ بہت زیادہ آپ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا بعض کلام سب سے پہلا کلام کون سا پڑا تھا آپ اپنے مدری ماحول میں م... آنے کے بعد مدری چینل پر نہیں یاد ہے کچھ مدنی ماحول میں آنے کے بعد تو بہت سے کلام پڑھے پہلا بہت سے تو بعد میں ہو گئے نا ہم نے تو جب بھی نہیں سنا ہے ایک ہی کلام پڑھا کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایک ہی پڑھا کرتے کیا بہت سارے کلام پڑھتے ہیں یہ تو حالیہ کا ہے مدنی ماحول میں آنے سے قبل اب ہو سکتا ہے یہ آپ ہی اس کی وہ بتائیں گے ان کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی پورا نے اصل میں یہ ہے کہ امین بھائی جو نا ماحول میں آنے سے قبل ہی ماشاءاللہ یہ جب ماحول میں آئے تھے ہمیں سے پیدا بھی نہ ہو فرقے تھے کل بھی مضمن جاتا امین بھائی کیا فرماتے مجھ ایسا جاتا ہے ایک کلام بہت آپ, اپ کے ساتھ یہ مشہور ہے جیسے آپ آتے ہیں نا تو کال آ جاتی ہے تاجدار حرم حل آپ یہ سناتے ہیں تو یہ کلام سے کیا میں کلام سے جو آیا نا جب اوائل میں جب بلکہ ماحول میں بھی نہیں تھا تو میں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ اچھا یہ کلام پڑھتا تھا اور ایک ہمارے ناطخواں ہیں ان کی آواز تقریباً جوائنٹ کر کے میں وہ ناطے پڑھتا تھا کون تھے وہ ہمارے مشہور حاجی صدیق اسماعیل اللہ ان کو برکت دے ان کی کرتے تھے بڑے شفیع کے ناخوا ہیں ماشاءاللہ ان کو کرتے جی ان کو کاپی کرتا تھا کر کے دکھائیں نا کیسے کرتے نوری میں پل پیچا دور ہے ہوا آج رات ہے او ہے یہ اچھی ادا کسی کی ادا کرتے تھے وہ تاجدار حرم جو ہے اس کا کیا سلسلہ ہے یہ کب پڑھنا شروع کیا اب تو آپ کے ساتھ یہ جڑ چکا یہ نا تاجدار حرم میں نے مشتاق بھائی سے سنی اچھا ان کی حیاتی میں اور ان کے مشتاق بھائی کے ساتھ سننے کے بعد میں نے یہ پڑھنا الحمدللہ شروع کی پھر اس میں کافی چیزیں میں نے ایڈ بھی کی اچھا جی ہاں تو وہ جی. کیا ایڈ کیا اسی سے شروع کریں پھر یہ کلام تھوڑا سا سنا دیں آپ نے ایڈ کیا سکھاتے سیدھی چلاتے ہل تین میں جماتے روتی ہساتے یہ ہے کس روح میں آسان کل مایا ہلا دیے ہیں مرکز میں پل کو تھپک کر سی تھی دید یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنا بناتے دے اپنے پرم سے ہم ہلکوں کا پلام بنا دے ہے کہ خوش ہو خوش رے اس رضا سا کا سناتے گے ہے تاج دارے ہر او نگاہ کرم ہو کرم تاج حرم کر سب رو کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مستبا یا مجھ تبا ار ہم لگا ار ہم لگا آسیم ہما بے برا تو پائے روزے جزا فرساں توئی فرساں توئی یا مستفا یا مجھ تبا کر دیجیے کیسا میرا یا مشتبہ یا مجتبہ کر دیجیے کیسا میرا کر دو کرم رکھ لو بھر بھر تعل ہوں میں تیرا تاج دارے ہر مو نگاہے کرم ہو کرم تارج در ہر شہزاد برکاتی شہزاد برکاتی بھائی ہیں انہوں نے سب نافخانوں کو سلام بھی کہا ہے مدینہ منورہ سے علیہ و علیہ السلام <متلعی> اور خاص کر کے ہمارے بزرگ ناطخ انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی سینئر ناطخا امین بھائی کو بہت ہی محبت بھرا سلام مرحبا... اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے سلام بارگا سلام بارگاہ بارگاہ میں جی سید شوہا کی بارگاہ میں جہاں جہاں حاضری ہو ہمارے سلام اور ہمارے لیے دعائیں مدینہ کی استجا بہت شکریہ شہزاد بھائی جی محمود بھائی شاء اللہ نے تمام ناطخانوں سے پوچھا اور تعریفیں بھی کی ماشاءاللہ بہت آپ نے سراہا بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پہلا مدنی چینل پہ کلام کون سا واہ محمود بھائی میرا پہلا کلام جو تھا مدنی چینل پر آپ کے ساتھ ہی تھا غالباً آپ ساتھ بیٹھے تھے اور وہ کلام تھا اٹھا دو پردہ اٹھا دو چہرہ جی جی. وہ اسی طرح کے وہ ریکارڈنگ کرنی تھی از... اشار سنا دیجیے حضرت کا کلام ہے یہ چلے آپ کا حکم ہے تو پر سکتے ہیں ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے میزبان ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ انہیں کی بو میے سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے بو میے سمن ہے انہیں کا جلوا چمن چمن ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے کھڑے ہیں ب نی رے ن کو ہم کو کھڑے گئے کریں نر پریں نو حامی ن بتا دو آ کر میرے پیمبر سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیم کہ سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ کب سے ہیں آپ اور کب سے یہ نعت خوانی کر رہے ہیں جی آپ کے بچار استاد صاحب وہ دوران طالب علمی تو آپ کا پتہ نہیں تھا کہ آپ نعتے پڑھتے ہیں آپ نے کب سے شروع کی ناطخوانی اصل میں مدری ماحول تو بچپن سے ہی ملا ہوا تھا امین بھائی ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور پرانا تعلق ہے جانتے ہیں مدری ماحول بچپن سے مل گیا تھا اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی میں تھے لیکن یہ کہ تھے کا بھی شوق تھا ایک شرارت میری زندگی میں دو اسٹیج آئے جی شرارتی تھے شوق میں بچپن سے ماحول میں شرارتی کتنے شرارتی تھے شرارتی اللہ بچپن سے ماحول میں تھے اور ان کو امیر علیہ سنت نے اپنی گود میں بھی لیا والی صاحب نے ان کی ایک مرتبہ امیر علی سنت بدنی قانون شیف لائے تھے ان کے والد صاحب نے ان کو امیر علیہ سنت کی گود میں دے دی امیر سنت نے آپ کو معلوم ہے امیر سنت پھر دعاؤں سے نوازتے ہیں وہی دعاؤں کا حصہ ہے آج ہمارے اس علاقے میں ربی لول میں ٹرک بنتا ہے نا وہ جس پہ ایکو ساؤنڈ ہوتا ہے اور نارے بھی نعرے بھی سننے یار اس سے یاد آیا وہ نعرے آپ کے بڑے مشہور ہیں تو نارے جو ہے نا وہ لگتے تھے تو اس میں نا ان بزرگوں کی شفقتیں تھی میری عمر چار ساڑھے چار سال پانچ سال ہو گئی جی جی جی ٹرک پہ اوپر کڑا کر دعوت تھے الحمدللہ وہ یوں مدری ماحول کی برکتیں میری اپنے کو تو وہ نہیں رٹا لیتے اچھا اس وقت میں وہ تھا نا کہ ماحول میں جب عمر چھوٹی تھی مگر مبلک اس وقت بھی مبلک تھے ماشاءاللہ اللہ یعنی بیان وغیرہ کر لیتے ہم ان کو ٹرک پہ چڑھاتے ان کو مائک دیتے پھر یہ جو بیان کرتے نا ماشاء اللہ میں بیان کرتا وہ نیکی کی دعوت نکی کی دعوت وہ یاد کر کے نیکی کی دعوت وہ جو یاد کر کے کرائی دے نکی کی دعوت دیتے اور ماشاء اللہ جو اپریشیٹ لوگ کرتے ہیں ماشاء یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہوتا تھا کہ دیکھو مدری منہ بھی یہ نکی کی دعوت ناپ خانے کی طرف کیسے میری زندگی میں دو اسٹیج آئے ایک تو یہ کہ شروع سے ناک خوانی کا شوق تھا پھر نات پڑھتا میں ترکیب بنتی جاتا آتا سب سلسلے سے ناک خوا ہوتے ہیں پھر یہ ہوا کہ درس نظامی شروع ہوا تو بھی ناتخانی کا سلسلہ ساتھ ساتھ تھا پھر یہ ہوا کہ کسی نے سمجھایا کہ یار آپ پڑھائی کر رہے ہو پڑھائی کر لو ہمارے جہانگیر بھائی نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا تھا وہ سمجھایا تھا آشان ہمارے آشان جو سابقہ نگران تھے کہ آپ بیٹا پڑھائی کر لو ناتخانی زندگی بھر کرتے رہنا ناتخانی سے کوئی نہیں روک رہا لیکن درس نظامی اور عالم کورس جو ہے نا یہ آپ کا وہ اس سے اس کو حلج نہیں ہونا چاہیے تو وہ ایک دن تھا اس کو میں بالکل یعنی کہ خیر بادی کہہ دیا بظاہر کہ اب جیسے استاد صاحب کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں بھی ناچ پڑھتا ہوں تو یہ سلسلہ رہا پھر درس نظامی مکمل ہو گیا اور سند مل گئی سلسلہ چلتا رہا کام کاج کا سلسلہ آگے بڑھا لیکن یہ کہ وہ ناطخوانی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا حالانکہ مجھے نعت پڑھنے آتی تھی تو امین بھائی نے ہمارے نگران فضیل بھائی نے انہوں نے شفقت کی اور شبیر بھائی جو ہمارے نات خانوں کے نگران بھی ہیں ان سے بھی ملاقات کروای ان کا جو ہے نا ترکیب بنائی یہ ناطخوائیں تو شبیر بھائی نے کہا بھائی ٹیسٹ ٹیسٹ دے دو وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے امین میں نے کہا میں نے سنا ہوا ہے آپ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو شاید میں واحد ہوں گا جس کا ٹیسٹ بھی نہیں لیا ہوگا اور پڑھا دیا تو ترکیب بنی اور پھر اس کے بعد مدنی چینل اس کے بعد آیا تو اللہ کی رحمت ہے کہ پھر آگے ٹیسٹ لیتے ہیں جی آپ کا ٹیسٹ ہے وہ دوسروں ٹیسٹ لیتے ہیں پھر بھی ٹیسٹ تو لینا ہمارا ایک کام ہے ذمہ داری ہے لیکن یہ کہ بیچ میں جو درس نظامی کا ٹائم آیا اس میں بالکل اس کو چھوڑ دینا بہت مفید رہا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے ایسے ناطخواں ہیں میرے نظروں میں بہت مشہور ہیں آج وہ ناخوا دنیا بھر میں کہ وہ بھی درس نظامی کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی لیکن انہوں نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ ناتخانیوں اور محافل میں جانے کا سلسلہ بہت زیادہ رکھا تھا ہم بھی رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے بہت زیادہ کر لیا پھر ایک وقت آیا کہ ان کی جو اجتماع ذکرونات میں جانا ان کا پرائیورٹی بن گیا پڑھائی ختم ہو گئی اب وہ پانچ سال چھ سال پڑھ کے بھی وہ پورا نہ پڑھ سکے آج وہ مطلب ان کے پاس عالم کورس والی جو ڈگری ہے وہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس معلومات ہو اچھی لیکن وہ ایک ہے کہ یہ اس کا ایک فائدہ ہے ڈگری کا مدین چل کے ناظرین کے لیے اس میں سیکھنے کے مدین پھولنے کے وہ اسلام بھائی ہمیں بھی ملتے ہیں جیسے آپ کو ملتے ہیں تمام نافوانوں کو ملتے ہوں گے جو اس وقت بھی درس نظامی کر رہے ہیں جی میں اپنا بھی تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ست درس دورانی طور پر پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ اپنی پڑھائیوں کو پرائورٹی رکھیں اور اپنے نافخوانی بھی کریں لیکن اس طرح نہ ہو کہ آپ کی دنیاوی یا دینی تعلیم کو ہرا دورانے درس, درس نظامی میں اپنا تجربہ یہ چاہتا ہوں کہ پڑھائی کے دوران اگر آپ نافخوانی کو ساتھ لیتے نا بہت آزمائش ہوتی ہے میں اپنا ارض ہوں کہ کئی دفعہ کوشش کی چھوڑنے کی اچھا لیکن مدنی ماحول کی برکت ہے شروع سے ہی اٹھان ملے لیکن اب جب آپ کو شہرت مل جاتی ہے نا تو پھر آپ کو اس کو چھوڑ کر پھر اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینا یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جو ایسے اسلامی بھائی ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں یا وہ کئی اور پڑھائی اپنی کر رہے ہیں اور وہ ناتھوانی کا بھی شوق رکھتے ہیں تو وہ پہلے اپنی پڑھائی کو رکھیں اور جب پڑھائی سے فارغ ہو جائیں اچھے بن جائیں اچھے مولک بن جائیں اچھے عالمی دین بن جائیں پھر کو بھی پوری زندگی اچھا پڑھائی یہ نہیں ہے کہ ایسے پڑھنے والے ہیں بہت اچھا ان کو فون بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ وقت بھی در سے نظامی کر رہے ہیں اور ماشاء پانچویں درجے میں پوزیشن ہولڈر ہیں پوزیشن ہولڈر ہیں ماشاءاللہ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناپخوانی چھوڑ دیں سرکار کی سناخانی چھوڑ سناخانی کریں خالی محفلوں میں جا کر وہ نہیں ہو سکتی کریں بند کمرے نہ کریں بند کمرے دل میں ہو یاد تیری گوشا تنہائی اللہ پھر تو خلوت میں جب انجمن آ ہے وہ کر کے بھی دیکھیں پھر وہ ان شاء اللہ وہ خلوت ہو جائے آپ کے ساتھ سبحان اللہ اب آپ کے پاس نہ آ رہا ہوں ایک تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ کی آنکھوں پہ میں ہاتھ رکھوں گا آپ ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں بہت پرانے ہیں اور آپ ہم سب کو جانتے ہیں ملتے ہیں اور ہم ہماری لیچر سے واقف ہیں تو ہمارے ہاتھ ملانے ہے آپ سے ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ نے بتانا ہے آپ سے کون ہاتھ ملا رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے نہیں اور اسے ہاتھ لگا کر بتائیں گے تو سب سے پہلے کس کو بلاؤں اگر میں نام لے لوں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں پیچھے سے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں ہاں دیکھنا نہیں آپ نے میں نے آنکھیں بند کر لی آ جائیں بھائی آ جائیں آ جائے جلدی سے آ جائیں کون آ رہا ہے ان کے برابر والے اٹھ جائے پہلے سے ان کو یہ بھی تو یہ بھی تو آپشن رہے نا ہاں بھائی کون ہاتھ ملا رہا ہے آپ ہاتھ آگے بڑھائیں جی بھائی بتائیں کون ہے آپ سے کون ہاتھ ملا ہے یہ عارف بھائی آرف بھائی یہ اسد بھائی چلے ایک اور بار حالانکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ پہچان نہیں چلے برابر والے اٹھ جائیں تاکہ ان کو لگے کہ مطلب یہ دو اپشن تو ختم ہو گئے جی آ بھائی سامنے سے آ رہے ہیں کون آ رہا ہے ہاتھ ملائیں جی کون ہے بھائی جلدی سے بتائیں یہ ہے <سؤال> محمود بھائی محمود بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ اللہ تو اب امام صاحب کے ساتھ کرتے ہیں اسد بھائی کے ساتھ اسد بھائی تیار ہیں آپ جی ویسے آپ اتنے سینئر نہیں ہاتھ پہچان سکے گڈ لک آپ کو تیار ہیں آپ جی آپ آنکھیں بھی بند کر لیں دیکھنا نہیں ہے سوراخ میں سے کتنا پہچان اتنی بار ہاتھ ہے ہو سکتا ہے کہ بندہ کچھ کچھ یاد ہو گیا ہو ہاتھ ملائیں ہاتھ تو آگے کرے سنت کے مطابق دیکھے بھائی کس کا آتا ہے یہ یہ ہمارے ہیں احمد مامری احمد رضا بھائی کیا بات ہے بھائی اب کون آئے گا چلے بھائی کون آ رہا ہے تو پتہ چلے گا ہاں آ گیا ہے وہ تو میں نے پہلے ان کو کہہ دیا تھا آنے کا دیکھیے کون ہے یہ بتائیں جلدی بڑے بڑے آتے بہت بڑے آتے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں کون ہے یہ بھی دیکھیں یہ ہمارے عدنان بھائی عدنان بھائی آصف بھائی کے ساتھ کرتے ہیں آصف بھائی تیار ہے آپ آصف بھائی بہت سینئر ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کون آپ سے ہاتھ ملا رہے آنکھیں بند کر رہے ہیں یہ برابر والے بھی تو اٹھے ہاں برابر والے ان کے ویسے ٹچ نہیں ہے کہ اٹھیں گے پتا نہیں چلے گا جی دیکھیں بتائیں آپ ہاتھ ملائیں کون ہے آپ آپ سے ہاتھ ملانے والا جی جلدی سے اسد بھائی اسد واشاء اللہ کیسے پہچانا آپ یار ہاتھ چھوٹے ہاتھ چلے ایک اور بار جی بتائیں آپ سے یہ کون ہاتھ ملانے آ رہا ہے ہاں شوقت دو جانوں کا نام لے سکتا ہوں نہیں نہیں ایک, ایک ہی آپشن ہے احمد رضا دوبارہ اسد بھائی <laughs> <laughs> دوبارہ اسد بھائی آئے تھے <laughs> ماشاء اللہ چلے ایک اور بار جی اب بتائیں کہ آپ سے کون ہاتھ دلانے آ رہا ہے آ جائیں بھائی آ جائیں بتائیں بھائی کس کا ہاتھ ہے یہ محمود بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ بھی پہچان لیتے ہیں تقریباً جواب درست ہوئے ایک تصویر ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بتانا ہے کہ یہ کون ہے محمود بھائی سے سوال ہے بھائی تین نمبر جو ہے نا ہماری پکچر وہ ذرا دکھائیں یہ کس کی پکچر ہے اور کسی کی بچپن کی کوئی یاد ہے محمود بھائی آپ تیار ہو جائیں دکھائیں بھائی تیار ہے چلے آپ وہ نکالتے میں ہوں تو آپ نے پہلا کلام کون سا پڑھا تھا مدری ماحول میں جی چلے وہ تصویر پہلے دیکھ لیتا کون ہے یہ شخصیت ہے آپ مائک پہ سوال کریں چار سوال آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اور کوئی نہیں بتائے گا مچ پہ موجود ہے منچ پہ نہیں موجود اماد بھائی سوچ لیں واپس کا کون ہے مائک پہ اماد مدنی رکنے شورا اماد مدنی آپ کا جواب بالکل درست ہے اللہ ایک اور پکچر امین بھائی کے لیے دکھائے بھائی دو دو نمبر جو ہے نا تیار ہے دکھائے یہ کون ہے بندہ امین بھائی دو تصویر بہت مشہور و معروف شخصیت ہے ہماری اور ان کا بچپن ہے شاید بچپن اور لڑک پن کے بیچ میں اس کو فل سکرین پہ ذرا کریں ایک بار امین بھائی پورا دیکھ سکے میں لائٹ گر رہی ہے نا جو یہ دیکھیں بتائیں کون ہے ہی امین اجی امین چلو غلط جواب ہے آپ مزید سوچے کوئی سو... چار سوال کر لیں ان کے بارے میں بہت مشہور شخصیت ہے یہاں موجود ہیں منچ پہ موجود ہیں موجود ہیں جی سوال کریں جلدی جلدی منجبر پر موجود ہیں یہ کیا یہ آپ دیکھیں تو ادنان بھائی ماشاءاللہ اللہ ہیلدی ہے دو غلط جواب ہو گئے یہ آپ نے درست جواب نہیں دیا ہاں بھائی کون ہیں بولے بولیں ہمارے اسد بھائی ہمارے اسد مدنی بھائی کی یہ پرانی ایک یادگار ہے ان کو دکھائیں بھائی ابھی یہ کیسے دکھتے ہیں اور یہ ما اللہ بچپن میں بھی امامہ شریف کا تاج سجاتے تھے سبحان اللہ مدری چینل کے ناظرین کچھ کالز اپ کی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم ایک ذوقِ نات کا سیگمنٹ کریں گے یہ اختتامی سیگمنٹ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے کچھ کالز دیجیے بابول مدینہ کراچی سے علماء مرتضٰی اطہرز کر رہا ہوں ما شاء اللہ عزوجل گلشنِ عطار کے مہکتے مہکتے فول صنف خان نے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آج ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں مرصبا دیکھ کے اچھا لگا تو آپ سب کو سب سے پہلے تو عید مبارک اور دوسری غرض یہ تھی کہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے کئی ناطخ جو ماشاءاللہ ایک ساتھ ہیں ابھی تو کچھ کوئی ایسا کلام پڑھا جائے جس میں تمام صنخوا ایک ساتھ تمام اسلام ایک ساتھ شریک ہوں اور ہر اسلام میں اس میں کوئی نہ کوئی اپنے شعر ملائے اور ان شاء اللہ زوجل مدینہ مدینہ ہو جائے کیا بات ہے ماشاءاللہ میرے دل کی بات آپ نے کی ہے تو ایک کلام ہو جائے مل کے پڑھے کچھ اس بھی ملائیں محمود بھائی شروع کریں پھر اس کلام میں ہم سب شامل ہوتے ہیں سلو وال الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ... <سلام> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> محمد تیرا <محمد> یہ <محمد> <محمد> مد ہمارے پرشان بے ہمارے پرشان باد عزت ہے تلا مو رد ری بے پم بدے پہ ہمارے پرشان چار خدا کی خدا چارے محمد خدا چاہتا ہے چادار محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں انداز بہدت کا نرم کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں گمچا کوئی باغیری سالت کا محمد موہم بدہ بڑی جان لا سزا بل سو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے بہت مل جائیں گے پر آقا آنا ملے گا تاریخ ڈھونڈے گی جی جی سانی, سانی, سانی محمد سانی تو بڑی جی چیز میں جس نے تجو ہم بنایا ہم بھی مانگ دیکھو تیرا آستا بتایا تم بھی مانگ دیکھو تیرا آس کا بتایا تجھے ہم دے خدایا تجھے بند میں خدایا تجھے بند میں خدایا تجھے ہم نے خدا سنگا پڑے بتایا پہ پلایا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا بکواری پاک مریم ان پر لال پونے سمالے چمنے جہاں کے تھا میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک نے یق بنایا تجھے یک نے یک بنایا ہمارے بڑی شانو زباں تمہارے لیے مکینو مکھا تمہارے لیے چنی چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زماں تمہارے لیے بدن میں ہے تمہارے لیے ہمارے تمہارے لیے سے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری بمک تمہاری نمک تمہاری دمک زمینوں دمکو بلک تماکو دمک سکا نشان تمہارے لیے اشارے سے جیری دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو آشر کیا یہ و تاوا تمہارے یا مصطفی خیر برا تیری جیا کوئی نہیں باقی نو میںر جا کوئی نہیں تینسنا پتا جا کوئی نہیں محمد ہمارے بڑی شانوا رے موہم ہمارے بڑی شانوار سے شان جو بخشی رالی ہاتھ میں سنگرے سے پاتے گئے شینی مکانی ہاتھ میں رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں محمد ہمارے ری لو لو ووک چیری اج نایا مکھ چند بدشا شانی مکھ چمکے لاٹ نورانی ور میں جانا کھا جانا جا جہان آ سچ آ میرا رب جی شان کھا جس شان تو شان سب بڑیا کتنے گھر والی کتنے تیری سنا مشتاق کتنے جانیا محمد حماد اری سند نارا یہ مانو لے محمد والے والے اللہ ہمارے ناطخانوں کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے چلے بھائی آپ کو ہمارے حاضرین کو ایک پکچر دکھاتے ہیں آپ نے بتانا ہے یہ کس کی ہے بتائیں گے بھائی چلے بھائی یہ ہماری جو پانچ نمبر کی پکچر ہے وہ چلائے ہم نے کوڈ وڈ رکھے ہوئے تاکہ آپ کو نام نہیں لینا پڑے کس کی دکھائیں گے بھائی بارہ بجے کا فائیو نمبر نہیں میری نہیں ہے بھائی یہ تو ویڈیو ہے امیج دکھائیں گے نعرہ لگائے غیبت کے خلاف جنگ ہاں یہ بتائیں کون ہے یہ تو فل اسکرین کرنی پڑے گی واضح نہیں ہے یہ بہت ہی ہمارے اچھے مبلک دعوت اسلامی ہیں اور اس کو فل اسکرین پہ ایک بار کر کے دکھائیں آپ میں سے کوئی بتائے گا کون ہے جی سوال اگر کرنا ہے تو کریں آپ بتائیں گے آگے کیا نام ہے آپ کاس بھائی آپ کو عید مبارک بتائیں کون ہے نگرانی شورا جو درست جواب دے گا اس کو امیر علیہ سنت کی طرف سے آئی ہوئی عیدی پیش کروں گا چلے بھائی نہیں یہ غلط جواب ہے ان شاء اللہ اور ایک بار پھر دکھا دیں حاضرین بھی خوش ہو جائے نا سوال کریں گے بھائی یہ سوال کر آپ آ جائیں کیا نام ہے آپ کا آگے آگے جی عرفان بھائی کیا پوچھ رہے ہیں یہ منچ پہ موجود ہیں منچ پہ موجود نہیں ہے چار سوال ہیں آپ کے پاس ایک ہو گیا دوسرا کوئی اور کرے گا سوال ان کے ساتھ شامل ہو جائیں مائک پہ سوال جی کیا یہ رکنے شروع ہیں جی رکنے شروع ہیں جی محمد علی بھائی دو سوال رہ گئے جلدی جلدی جی حاجی فضیل رضا نام ہی لے لیا جی حاجی فضیل رضا مستفیق آپ لوگ حاجی امین حاجی امین آپ کا جواب بالکل غلط ہے اور ان کا جواب بالکل درست ہے فضیل رکن شورا فضیل ایک بار پھر فل اسکرین میں دکھا دیں یہ جب اس زمانے کے جب مدری ماحول میں نہیں آئے ہوں گے امین علیہ سنت کی طرف سے عطا کردہ عیدی آپ کو پیش کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں کیسا رنگ چڑھا کہ مدری انعامات کے شعبے کے نگران رہے اور اب ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ذمےدار بھی ہیں رکن شعرا بھی ہیں اللہ ان کو برکت اطاف پر میں اور بہت پیاری پکچر میں دکھانے جا وہ ابھی میں نے بھجوائی ہے اگر وہ ریڈی ہے تو وہ دکھائیں گے اس کا جواب ہم لیں گے ہمارے محمود بھائی سے جی بھائی دکھائیں محمود بھائی بتائیں گے یہ کون ہے بہت ہی پیارے اور انتہائی محترم ہمارے ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی میں بتاؤں اور میں ابھی تعارف کروا دوں گا تو پھر آپ پہنچ جائیں گے بتاؤ نہیں ابھی یہ محمود بھائی کے لیے ابھی اس کے بعد ایک آ رہی ہے جو سب کے لیے ہوگی چلیں بھائی یہ کون ہے بتائیں بتاؤں موجود ہے اچھا سوالات پہ جا رہے ہیں آپ ڈائریکٹ نہیں بتائیں فل اسکرین پہ بھی دکھا دیں جی میں یہی تو بول رہا ہوں سوال کریں گے تو کریں یہ شاید مفتی حسان بھائی مفتی حسان بھائی آپ کہہ رہے ہیں سوچ لیں اسد بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں جی منچ میں موجود ہے نا ادنان بھائی ادنان شیخ بھائی جی چلے اور بھی آپ آرف بھائی آپ دیں گے جب آپ منچ پہ موجود ہیں جی جی ادنان مفتی حسطان صا ہاں آصف بھائی کیا کہتے ہیں مائک نہیں اپنا مفتی حسان مدنی مذاکرے میں آپ نے انہیں بارہ دیکھا ہوگا ہماری بہت ہی جانی پہچانی شخصیت مولانا مفتی ہے محمد حسان اتاری ان کی اس وقت کی تصویر ہے جب جامعہ میں یہ پڑھنے کے لیے غالباً یہ تنظیم المدارس کے پیپرز کے لیے کھنچوائی گئی تصویر ہے اور آج یہ ہمیں ملی ہے تو اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی ہم اپنے سلسلے میں خوشامدید کہتے ہیں سب کو کیسے دوں ہیں آپ کو دیں گے آخر میں آپ کے لیے ایک چیز ہے جس پہ آپ کو ایدی ملے گی امین بھائی کچھ نعرے ہو جائیں بارش بھی ہو رہی ہے باہر ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے تھوڑی ہلکی ہلکی اور ذرا گرما دیں سنا دیں ذرا جوش ہو جائے پھر ڈالے پکا ہم دار پیندہ یا محمد مرحبا یا محمد مرحبا یا محمد مرحبا یا محمد مرحبا یا محمد مرحبا یا محمد مرحبا یا محمد مرحبا یہ کہاں سے نکلتے ہیں یہ نعرے نافخوا تو سارے ہیں لیکن یہ نعرے کہاں سے آتے ہیں آپ کے یہ جذبہ اور وہ جوش بھی جو ہے نا اس رات کی تو بات ہی الگ ہے ویسے نہیں سرکار صلی اللہ وسلم کا کرم ہے آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے اس پہ یہ کوئی الگ سے بیٹھ کے کرتے ہیں بارہویں سے پہلے پر کوئی بھی پریکٹس کوئی نہیں کی لائیو سرکار نے مقبول فرما لیے الحمد للہ اللہ بہت مقبول ہیں یہ نعرے جلوس میلاد میں اور اجتماع ریکارڈ بھی ہوگا نا ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے یہ نارے پہلے جاریہ داریہ بنے اور ہم چلتے ہیں نے ایک آخری سیگمنٹ کی طرف یہ ہے ذوقہ ناد سے متعلق اور ہم اب نام رکھ لیتے ہیں دونوں طرف کی ٹیم بنا لیتے ہیں دائیں طرف ٹیم مکی بائیں طرف ٹیم مدنی اور دیکھتے ہیں کون زیادہ نمبر لیتا ہے ان کو امیر علیہ سنت کی طرف سے آئی ہوئی پیش کریں گے انشاءاللہ اب ہمارے پاس وہ بارش ہو گئی اور اتنا مطلب سسٹم بھی فوراً اپڈیٹ نہیں ہو سکا اسلامی بھائی بھی کچھ تکلیف میں آ گئے تھے لیکن سلسلہ اللہ کی رحمت ہوا تو اب یہ کہ ہمارے پاس وہ بزر نہیں ہے اب آپ کے پاس مائیک ہے نا میں شعر پڑوں گا دونوں میں سے جس کو یاد ہو وہ شعر آپ اپنے لبیک بول دیں لبیک <تصفح> <تصفح> جی کیا فرما رہے ہیں راج بھائی, بھائی؟ اگر ہیں تو لگا دیں کتنی دیر میں لگیں گے ترکیب بن جائے گی یارینا چھوڑ اگر فوراً لگ جائیں گے تو لے آئیں ماشاء یہ تیاری ہے انہوں نے اسد بھائی سے ایک شعر سن لیتے ہیں بہت ہی پیارا کلام یہ سنانا چاہ رہے ہیں پھر ہم انشاءاللہ یہ آخری سیگمنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا پلّہ جو ہے وہ ذوقہ نات میں آج مقابلہ جیت کر آگے اچھا جو ہاریں گے ان کو توحفہ ملے گا نا یہ طے کیا تھا ان کے دلیف مولانا مصطفی ارزا خان جی اصل بھائی خلیفہ تھے ان کا کلام میں نے ابھی دیکھا مجھے اشار بڑے پیارے لگے سنا تھا اور عالم کیا ہوگا محبوبے خدا کی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ بھی جس سے پیاری کرے اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا لالم کیا ہوگا محبوبے خدا میں قیمت محراب بھوے گلنار نظر پر نور جبھی رخ جانے چم جب سادگی ایسی دلکش ہے سنگھار کا عالم کیا ہوگا محبوبے خدا مہ کی مدنی قرآن مقدس خود جیسے کی تسلیم سامان ہے عمری ہے تم خود ہی کہو اس آقا کے کردار کا عالم کیا ہوگا تم خود ہی کہو اس آقا کے ہوگا پورا کلام سننا ہی ہے اب کر لیا ہے بہت پیارا کلام ہے خلیفہ مفتی اعظم ہند ماشاء نیم مرضا خان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں آپ کی طرف کا ہے وہ بیل ہے اسد بھائی کو بھی شامل کرے نا بٹ یہ دو ہیں ماشاء اللہ اسد بھائی یہ چاہے نا تو مدینہ بول تو یہ بیل کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے جس کے پاس بیل دور ہو محمود بھائی تو آپ جو مدینہ کہے گا تو اس سے پھر ہم شیر سنیں گے ہاتھیں گے وہ بیل کی طرف آئے گا یہ مدینہ بول دیں گے ہم وہ شیر پڑھیں گے شیر ہوگا جہاں بیل بجے گی وہاں رک جائیں گے وہ جو ذوق نات میں ہوتا ہے تو جو زیادہ نمبر لیں گے ان کو پھر تحفہ نہیں ملے گا کم نمبر والوں کو توحفہ ملے گا اچھا کئی خانوں کی آپ نے پکس دیکھی محمود بھائی کی بھی دیکھی امین بھائی کی بھی دیکھی اسد بھائی کی بھی دیکھی اراکین شورا کی بھی دیکھی آصف بھائی اور عارف بھائی بچپن میں کیسے لگتے تھے تو ان کی بھی تصویر ہو جانی چاہیے نا اب وقت کم ہے ورنہ ہم وہ سوال کرتے کسی سے تو نہیں ایسا وہ بھی ہمارے دکھا کر وہ بھی ہمارے میں شامل ہو جو پہلے بتا دے اس کو انعام مل جائے وہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اینڈ میں ان کی بھی جو ہو جائے گی ترقی بنا لیں گے پہلا شیر میں پڑھ رہا ہوں آپ تیار ہو جائیں کون پڑھتا ہے مکمل کرتا ہے شیر ہے تہبان صحیح چلے بھائی تی مکی بیل بجائے آصف بھائی نے سنا دے شیر پورا کریں مکہ ہی بڑا ذاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے سبحان اللہ نمبر گنتے رہے آپ لوگ ٹھیک ہے ایک نمبر ہو چکا ہے دوسرا شیر اے حسن بدی چلے بھائی اے حسن اب میرا مرادی شیر کون سا ہے وہ بتانا ہے ورنہ ایک نمبر کٹ جائے گا جو پہلے ملا ہے اس میں ایک نمبر کم کٹ جاتا ہے غلط بتانے اے حسن سے تو کئی شیر ہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے وہ تو بات جانا یہ پہلا مسرا دوسرا مشرا پہلا ہی میں پڑھتا ہوں پہلا ہی پڑھنے کی طرف اے حسن آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہے اسی میں بتانا ہوتا ہے جلدی پانچ سیکنڈ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہی یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا سبحان اللہ کتنا پیارا شیر پڑا سبحان اللہ تو کہنا چاہیے نا سال آپ کا جواب بالکل غلط ہے اور شیر تھا اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا تو انہوں نے جلدی کی شیر بہت اچھا پڑا لیکن میرے گھنٹے شیر یہ نہیں تھا جی احتیاط سے بیل بجے میں نے کہا احتیاط سے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے تیسرا شیر تو زندہ مشہور و معروف شیر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے ولح میرے چشم عالم سے چھپ جانے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ چوتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے دل کو ان جی بھائی دل کو ان سے خدا جدا نہ بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے جواب بالکل درست ہے آہ آہ آہ آہ بھائی ان کے آہ آہ کتنے آہ ہو گئے نمبر ٹیم مدنی کے تین اور ان کے زیرو انہوں نے ایک جواب مکی کے دو ہے انہوں نے ایک... ایک جواب غلط بھی دیا ہے نا اب تو وہ ایک مائنس ہوا تو ایک ہو گیا نا جی جی پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر ایک, ایک تا ہی تو ہوا ہے ہاں تو مائنس دل دل دل ہو گیا ٹھیک اس کا مطلب چار شیر پانچواں شیر گنتے رہے بھائی پانچواں شیر ہے جلدی کیے اب رضا سے کئی شیر ہے جلدی پچیس سیکنڈ میں بتانا ہے میرا مرادی شیرے کیوں رضا گلی آج گلی سنی ہے واپس ذرا مائک کرے کون کیوں सा? رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا شعر پڑا لیکن صحیح اٹھ میرے دھوم مچانے والے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے تیسری عید ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے تو گلی سنی ہوگی لیکن سنی نہیں رکھنی ہے فجر میں اٹھنا ہے انشاءاللہ اور با اور نماز پڑھنی ہے پانچ شعر ہو گئے ایک نمبر ان کا ہو گیا تین آپ کے ہو گئے چھٹا شیر ہے اچھا آپ کے دو ہیں ہمارے ہاں یہ پانچواں شہر تھا ہے چھٹا شیر آسماں مدینہ سبحان اللہ نہیں نہیں ہماری اچھا آپ نے بتایا چلے آپ بتائیں انہوں نے بیل بجائے نا ان سے پوچھتے تھے سے تو کئی شہر ہے اب آپ بتائے جی امین بھائی نے کہا ہم نے بجائے نہیں نہیں آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے بجائی ہم نے آپ کو دیا ہم نے ہم نے آپ کو دیا چلے اشار کر دیا کرتا روزوں کی ہوتا ہے ایک نمبر ہے آپ کے دو ہیں اگر صحیح جواب ہوا تو تین اور غلط ہوا تو ایک ہو جائے گی صحیح کیا آپ نے بڑا آسما آسما میرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تشدد روحان اللہ روز ایک چاند تصد میں اتارا کرتا آپ کا جواب بالکل غلط ہے میری مراد جو تھی وہ تھا آسما خوان زمین خوان زمانہ مہمان دفتر خوان بچھ رہے ہیں عید کے دن ہیں تو خان کے حساب سے یہ شیر تھا صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا آپ کا ایک نمبر کم ہو گیا ہے اب دونوں کا ایک ایک نمبر ہے نہیں نہیں ہے نا دو ہمارے دو ہیں دو ہے دونوں کا ایک ایک بھائی ایم سی آر سے بتایا جا رہا ہے ہمارے بہت صحیح ہو گئے نا آپ نہیں آئی ایک پرو مائنس بھی ہوا تھا دونوں کا ایک ایک نمبر ہے چلے بھائی ساتواں شیئر بتائیں کون پورا کرتا ہے یہ عرصہ ہوا ہمارا بہ لڑوں نے بجائی ہوا تے باقی گلوں سے وہ گزرے ہیں دیکھیں کوئی اور شیر بھی ہو سکتا ہے عرصہ ہوا بہت بڑی کتاب بول دیا بول دیا تو پڑھے پڑھے عرسہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے اللہ کیا بات ہے مدینے کی آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس سے تقریباً یہی شیر آتا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے ٹیم مکی اور ٹیم مدنی اب ایک نمبر آگے ہو گئے آپ ماشاء اللہ بھائی مائنس میں تھے سات شیر ہوئے ہیں دو نمبر ادھر ہیں ایک نمبر ادھر ہے امین بھائی کے ہاتھ سے بیل لے لی آپ ٹھیک ہے بھائی محمود بھائی نے قبضہ کر لیے آٹھواں شیر دیکھیے کون پورا کرتا ہے میرے کریم سبحان اللہ بجانے تو بتانے تو دیں سبن آپ نے بجائیے میرے کریم دیکھیں آپ آسان میں نہیں جائیے گا نہیں عید کے دن ہے بامن بھریں گے انشاءاللہ اپنا کریم بتائیے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں آپ نے بہت اچھا شیر پڑھا آپ کا جواب غلط ہے جو میری مرادی شیر تھی تھا وہ یہ ہے میرے کریم میرے کریم نہیں پڑھا تھا میں نے میرے کریم گناہ زہر ہے مگر پھر بھی اتنا مشکل کوئی شہد شفاط سے سیدھا ہونا تھا اتنا آپ کو بیل نہیں بجانی تھی نا مشکل آٹھ شیر ہو گئے دوبارہ آپ کا ایک نمبر کٹ گیا ہے دونوں کا ایک ایک نمبر ہو چکا ہے مکی ٹیم اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں ٹھیک مدینے پہنچ کے رہیں گے نواں شہر دو شہر ہے دونوں کا ایک ایک نمبر ہے اب نواں نواز شہر پڑھ رہا ہوں شہر ہے کہاں چلے بھائی امین بھائی کہاں چلے بھائی کہاں کہاں امین بھائی چیک کرنے کے لیے پھنس گئے کہاں مدینہ کہاں شعر پورا کریں نواز شیر پر پر تو پر شیر بہت سے آتے ہیں جو بھی آپ ایک پڑھ دیں ڈن کر دیں مگر میں جو شعر سنا پہ تو وہ شعر جو ہے نا آپ ایکسپٹ کر لیجئے گا اچھا شکریہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مستفا نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں وہی مدینے کو جا رہے ہیں اتنے سارے شیر کہاں سے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ پڑا کیا بات ہے بہت اچھا چناؤ اور آپ کا جواب بالکل درست نہیں ہو سکا کچھ غلطی ہو گئی ہے شیر تھا کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں مدینے کا آتا مجھ کو تو غم ہو آپ کے پاس ایک نمبر تھا وہ بھی کٹ گیا ہے اب ایک بھی نمبر نہیں ہے اب آپ کے پاس ایک نمبر ہے ایک نمبر آپ کے پاس ایک اب آخری شیر ہے یا تو آپ کائے کر دیں یا انہیں جیتا دیں چلے بھائی آخری شیر ہے دیکھیں اسے کون پورا کرتا تیار ہے سب چپ چپ دیکھیں کون ٹیم مکی ٹیم مدنی آپ کو ایک نمبر کی سخت ضرورت ہے مقابلہ برابر کرنے کے لیے اور آپ نے جیتنا ہے تو ایک نمبر چاہیے شیر ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بھائی کس نے بجائی ہے نہیں ہو گیا طرح بھائی ایم سی آر سے کچھ ایم سی آر جی پہلے کس طرح ٹیم مکی نے بجائی ہے ان کا کہہ رہے ہیں مجلس کہہ رہی ہے آپ کو تحفہ ملے گا نا ہم نے ایک شیر اور کر لیتے ہیں اس کو وہ کر دیتا برابر برابر تھا چینج کر دیتے ہیں شیر شیر ہے شیر ہے سنے نا یار شیر ہے دل دل دل اپنا چمک جی مکی اب آپ نے درست شیر پڑھنا ہے دل اپنا کے بعد اب دل اپنا سے بھی کئی شیر ہے اتنا بھی مہینوں پہ چرخے کوہن پھول پہنچ گئے دل اپنا بھی شی اس اس ناخونے پاکا اتنا بھی مہینوں پہ نہ چرخے کوہن پھول کنفرم ہے یہی شعر ہے دل اپنا بھی شہدائی ہے اس نہ انہیں پاکا اتنا بھی مہے ناؤ پہنا چرخے کوہن پھول آپ نے عید کے دن یہ والا مقابلہ نہیں جیت سکے غلط جواب دے دیا ہے مراد دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی تلاد سے کر آنکھ بھی نورانی جلو جالانا تیم مکی کے پاس بھی کوئی بھی نمبر نہیں رہا دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ برابر برابر نمبر لیے ہیں تو اب عیدی کسی کو بھی نہیں ملے گی ہے نا دونوں کو دی جائے گی اچھا دونوں کو دے دیتے ہیں ان چلیں دونوں کو دے دیتے ہیں آئیے کھڑے ہو کر سلاح تو سلام پڑتے ہیں عید ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں اور پھر دعائے خیر کریں گے صلو سلو الحبیب یا نبی سلام یا رسول تیرے جب کے دیر ہوگی جب, جب بائے کاش ہوشری پائے کاش ہوشری پ اپنے جے پو میں گمائے اپنے جے م تو والا مہینا برک تو ازم تو والا مہینہ برکتوں والا مہینہ love تو بات دکھ جو نبی سلا ایسول سلا ای سو کا کسد سد کا کربلا بالو کسدا کربلا بالو ک سد کا نیک دو ڈالو کسدہ سلام سلام کے ناظرین مدنی چینل نے عید کے تین دن رمضان کے ایک ایک ماہ آپ کو بہترین ٹرانسمیشنز دکھائی کمو بیش اٹھارہ گھنٹے رمضان المبارک میں برائے راست سلسلے ہوتے رہے تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے کی ای ٹرانسمیشن ہوتی رہی یہ سب آپ کے تعاون سے آپ کی کوششوں سے آپ کی دعاؤں سے ممکن ہے آپ کے احتیاط مدنی چینل کو دیتے رہیے مدنی چینل کو سپورٹ کرتے رہیے دعوت اسلامی کو سپورٹ کرتے رہیے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور کل جمعرات ہے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بعد نماز مغرب شروع ہو جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں ہفتہ وار اجتماع میں ساری گزاریں اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے شہر کے اجتماع کو آباد کریں اور مزید اسے پروان چڑھائیں مزید اسے ترقی عطا کریں اور دوسروں کو بھی اس میں لے جانے کی کوشش کریں اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ عارف بھائی اور آصف بھائی ہمارے ان سناخوانوں کے بچپن کی ایک ایک یادگار تصویر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو پہلے کس کی ہے بھائی دکھا دیں اچھا کچھ پرابلم ہے چلیں ان اللہ پھر کسی سلسلے میں ابھی جو ہے وہ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے تو اللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا غیبت کے خلاف جنگ سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم